محمد محمد و وسلم پاکستان کا مطلب کیا لا الہ علم اللہ میں ایسے تھے گفتگو کر اللہ انہیں دعوی ہے پاکستان کا مطلب کیا لا لاحا سارا دعوی ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا انگریز میں ہی تو گفتگو کرنی جڑے ملا جڑے جو کچھ پیر یہ وہ لگے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ ظاہر بورڈ دیوار دے اشتہار یہ چلے اج تک چل گا تو سارے اتنا دھوکہ دے یہ پاکستان کا مطلب کیا لا ہی لاپ سے بول گے مینارے پاکستان دکھا لگے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ بس مسلمان تھی گیا پاکستان کا مسلمان لوگ تھی گیا حقیقت پچھوں اے اشتہار بوڑے ظاہر حقیقت ان پچھوں کیا مخفی ہے جیڑی مسٹر جناد ترو تھئی ہے اج تک لگی آئیے <و الا لائلہ> پاکستان کا مطلب کیا لا انگریز اتقاد امل دعوے دعوے چوال سمجھو نا سے پاکستان کا مطلب کیا لا لاہا لیکن اس کے ساتھ اعتقاد نہیں ہے اس دے عمل بھی نہیں امل بھی اس کے خلاف ہے عمل ہی ہے اعتقاد بھی مشرقان ہے, ہے. رومی صاحب میں نے اشارہ کیا بھی شرک فل اتحاد شرک فل حکم آ شرک فل حکام دی بھی وزاحت کرنی اور میں سوچ رہا سنا کہ اصل کرنے والی قوم کلمہ منافع کان پڑتی کلما یہ صحیح کرنا اگر کلما جی ظاہر اتقاد بھی ہوں دا میں عمل بھی ہوں ناممکن نال پوری دنیا دے کافر ملک اور یہود ان اور خصوصاً یورپ اس یہ ہوئی کلمہ جدو ظاہر پات ہر شہر اپنے اندر رکھ کے مکے شریف ہے جو. تے ساری کا عجیب کلمہ پاکستان کا مطلب کیا کہ ساری کا سنگ لگ گیا جنگ دی بجائے سنگ ہو گئی ہے. سنگت ہو گئی سارے دوستی ہوگی آپ سلحم سے مکے شریف کے سوائے آکام جنت آخری جہاں سورتیں نے زیادہ تر مکی نے جڑے کڑا ان نے پاک کے آخر لکھیاں پڑھو گے تو انہوں زیادہ مکی آ مکی مکیہ مکی آ مکی آج پڑھو گے آزاد شرک کی مذمت عزمت فضائل سمجھ نہیں لگی کافر مشرقی لوگوں کی سزاواں آزاد انہوں چیزوں کا ذکر ہونا کام نام دشا پہلا حکم عمل دے متعلق جہا اترا ہے وہ مکے شریف دے آخری سال یعنی نبوت پاک دے آخری سال مکے شریف کے جڑے سن سال نماز اب نماز پتا اتر ہے وہ میراج شریف جمہور کا تھوڑی جی وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے شریف آ گئے جڑے باقی احکام ہیں عبادات وغیرہ سارے کتنے اترے نے عبادات معاملہ حقوبات و اترے ہیں سمجھ لگی نہیں عقائد کے حساب پہ رکھ لو پھر عذاب رکھ لو پھر عبادات رکھ لو پھر معاملات رکھ لو حکومات رکھ لو اتکاد کا حصہ کتنے اترا مکے شریف بولو اوتے سڑک کے اتنے ساریا سٹاں دہریت اور شرک کے اتنے چوٹا مارن ربوا دریف لگی مشرقین برے انجام نیا فرمایا اور ماہدین توحید والے لوگ جڑے نے انہوں نے اچھے انجام نیا فرمایا کام جڑے نے جنہاں عملی زندگی جنہاں کا تعلق ہوں حکوبات سزاوا اور معاملات ان دا تعلق ہندہ کے دن حکومت دکت حکومت مدینہ شریف قائم ہوئی یہ آم اترے عبادات ہی جو پہلی عبادت نماز ہے. نماز پہلی عبادت آخری سال مکہ شریف ہجرت شریف تو ایک سال پہلے نازل پی باقی عبادت زکات اج روزہ جہاد یہ باقی با... چار جئی مدینے یہ <سلام> اللہ اللہ دی رہی توحید و رسالت کی گل دی رہی بس لا الہ اللہ توحید کریے محمد رسول اللہ جسالت جی توحید و رسالت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا مطلب کیا سارا لا اہ ہوئی مکے شریف امام پاک دی زبانی یہوا نکلے یہ گل نکلے, نکلے، سا مطلب کیا ہے لا الا اللہ محمد ال رسول اللہ آپ مکہ شریف چار مکہ شریف چاممکن ہو گیا یار تے ہال کوئی نہیں اترے تو سا باقی نمجو یا آمال جتنا ہے وہ سارے اوتے گل ہی نہیں اتری ہالے کوئی یہ تو صرف عقیدہ انہیں جا دل منیا جائے جنہوں دل <تصح> صرف مننے والا جانو اور مانو چیزاں جنیا نو صرف جاننا تو مننا سی کھوکھا خا سی جانا <تصح> <تصح> تک ٹھنڈے پانی نال وضو کرنا پہنتا <ڈواس> <تصح> اندو <تصح> کوئی شہر نہیں صرف یہ شہر تو آپ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی زبان حال شریف لا تو سا مطلب ہوئی ہے لا لا محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کلمہ شریف مطلب بنیا آپ سرکار تو اتے جو تکلیف آئی جناب سامنے شہبت جو آئی ہیں سامنے نے آخر ہجرت کرنی پہ آخر دروازے بند ہو گئے گھر ہوئے لیکن کی وجہ ہے کہ کلمے پڑھا جہے آخر پاکستان کا مطلب کیا کچھ نہیں ہوں پوری دنیا دے حمایتی نے سجڑ نے دوست نے یہاں دے بےلی نے یہ چاہیے ایک مک نے یہ گل ہر میرا شم سے نہیں سورج و ہر کسی در ابھی واضح ہے کہ نہیں ہے بولو بولو بولو پھر عجیب گل یہ کہ جی آدھے اچھا کلما پڑھانے اور مسلمان کرنے ان یورا پالے بڑے اچھے طریقے خوش آمد کرتے ہیں کہ سرکار اور دعوت دیں کہ ادارہ ما کی شدید ضرورت ہے لے کر مارڈر کہتے ہیں کہ نہیں رائے جی رہا ہے ستر ملکان رہا ہے جلالی جناب آب کلمہ پڑھا رہے گوریا مسلمان ہو رہی ہے کلان ہو رہی ہے وہ رہا, آؤ رہا, آؤ رہا, آؤ رہا آؤ <reopen> اچھا پھر جناب جی اتوں ڈاکٹر سارری تارو کادری صاحب نے تو وہ کنیڈا چیٹے یعنی تشا جتنے بھی قلمے پڑھا پیش پیش بروک ویکو گے او سارے تنور دروازے اندر دروازے کی اندر گران دس گے کی وجہ ہے کلما رسول اللہ وہی پڑھا پڑھایا کلما اہر پتن ایک کلمے کا جو رسول اللہ پڑھا رہ پڑھایا یہ دسو ہر دو گلان چار ضرور یا وسلم آپ کو روحانی کمزوری سی یا خامیہ دے جی دی دے خامیہ کے توٹ اگلے اور قلمے تو پورے متاثر یہ ہو گئے انہیں آج سارے ملک چاہو تاریا دروازہ سر کیوں بند کریے سب اپنا تاستے کھولنے سمجھ نہیں لگی نے سارا ڈرامہ تو سامنے ہونے کھل جانے یورپ آ رہے ہیں حضرت یورپ جا رہے ہیں حضرت پیر صاحب کازمی صاحب فلانے صاحب یہ صاحب وہ صاحب یورپ میں اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے سارا کچھ صرف یہ دسو بھی کی وجہ رسولہ کرم سے ہوں کوئی دعوی کر سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر خامیا سن کوئی یہ دعوی کر سکتا ہے آپ کے مقابلے خوبیاں یہ تو انہوں دے دربار دے کتے برابر بھی نہیں ہو سکتے کی وجہ کی وجہ سجن گل ایک ہے لا الہ محمد الرسول ہونا پڑھایا دشمنیا دعوت اس مبارک ایک بات کا جواب سوائے دشمنی دعوت جنگ تو کچھ نہیں پہ مل گا اور لا الا اللہ محمد رسول پڑھاڑ اور کہنے تو بعد ریات دن پاکستان کا مطلب کیا لا الا اللہ خوش آمدید جواب ملتا کی وجہ میرا سوال سمجھ آ گیا سلطانی صاحب سو گیا گل وہ جڑی گل وجہ جی میں ظاہر کی وہ تو گل ثابت ہوگی بھی وہ وجہ نہیں بڑھ سکتی کی آپ سر لیا کفر بکواس نتیجہ ہودر نتیجہ کلمہ ہوئی کلما نتیجے مختلف نے کی وجہ تاکہ تیرے اگے جڑا دھوکھا تیرے اگے جڑا ہجاب رکھا ہوا کی بازی تیرے سامنے کھلے تنافقت روپان جائے بادشاہ ایسا مقصد <سرق> کیوں کہ مومن مناف کر منافے میرے رب نزب ہے وہ کافر نہیں ہاں پرانے پاٹ کے اتنے نظر رکھ والا بندہ جیسا کرنے مجبور ہو دا ہے کہ سنا گزب منافقہ رکھنا پہ سال رب آدہ شریف کی سنتے ہوئی تا کر کے اس اپنے غضب کا اظہار جدہ اس کا خرچ کرنا جدو تو کافر گھٹ کرے گا منافقہ وقت سبحان اللہ منافر من کلاس منافق منافع تھلے آخری گڑا رکھا گڑے دوسرا کافر بالکل فیصلہ بڑا حق وہ سان کا نہیں سی مار سکتے اور دنیا پوری دندر کافر فر سانو نہیں نقصان وہ دے سکیا جہرا یہاں سور دوراں دنافقہ ہوں وہ منافقت منافقت کر کے دعو رکھا گیا ہے پاکستان کا مطلب کیا حقیقت کی سی حقیقت کی لا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا انگریز سمجھ نہیں آئی نہیں اے بھی میں وضاحت کروں آ گئے کہوا اے ہے ظاہر باطن مختلف منافقت پر. منافقت پر باطن طور پہ دعوی باتنی جڑا ہے حقیقت بالکل کلمہ مشرکانہ شہر جڑا ہے مباحثہ وہ ابد اللہ بلو بائی والے سفت بالکل منافقی پوری پائے گا یہ خلاصہ ہے گل سمجھا جائے جا یہ بڑا جان لفظ ہے ہاں جی یہ مانے اگر کڈو لا رب اللہ پالنے والا کوئی نہیں مگر اللہ یعنی پورا پالنے والا جنوب پورا ہر چیز کا رب جس کو ذرا رب دا لفظ جا پالنے والا پالنے والا ماتوج پال دیں لیکن تو سمجھنا جدوی نا گل ہر چیز کو پالنے والا وہ پھر سوائے ایک دیکھ کوئی بھی چیز کے فیصلہ کرے گا کسی درد یہ صلاحیت نہیں کہ وہ پالے وہ خود پل رہی آسمان چان سورج ہر وقت خود بھاگ دور چ پائے بےچارے یہاں دوسرے کی پالنا لا رب الا ربا لا الا اللہ لا بحبودہ اتن تین چیزاں اس تلازم رکھنا اللہ جس لیے آخے گا اس کا مانا مستحق عبادت کیا عبادت کا مستحق حقدار وہ صرف اللہ ہے یعنی دوسرے لفظ ہیں عبادت کا مستحق وہی ہے جو تمام شانہ مالک ہے حقیقی مالک ہے تمام شاندہ جن اللہ اور عبادت کا مستحق ہو کیوں ہے کہ جب ہر شان دا رکھے والا ہوئی جنوں آخ گا کمال تے کمال بھی آخری درجے دا جس دال کا دا کسی اندر ممکن ہی نہیں ہر شان اور کمال جو کسی میں بھی ممکن نہیں جب وہ موشے کے پھر عبادت کسی بھی کیوں ہوگی یعنی پھر مستحک عبادت کیوں ہوگی کوئی ہر مستحک عبادت جڑا وہ ضروری ہے کہ رب بھی حاکم بھی اگر ہوب نہیں اس سے ایک عبادت نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ جتنے قرآن کھولیں گا اپنی انوت کا جہاں دعو ہے اس کو اللہ نے ملک کیا اپنی غبوبیت ربوبیت خالق کل کلو ہر چیز کا وہ خالق ہے تو اس کی عبادت کرو تو یہ سا بڑا تعلی آ رہی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت کا حقدار اسی وجہ سے ہے کہ پہلے جو سن کر کل جا ہر چیز خالق خالی وہی رب ہے ہاں جی خالق رب ہونا ضروری ہے رب کا خالق ہونا ضروری ہے رب خالق یہ نہیں ہو سکتا خالق ہوگی پیدا کر دیں چڑھ دیں ہر چیز کا خالق ہے کتوں خالق شروع کرتا انسان کی کہڑے سرے انسان ذرہ سرا رو آخے گا مخلوق نہیں اور وہ اس کا خالق نہیں تو کام ہے جو تک تیرے میرے تک جو کچھ لے ہوں دا ہے إیک خلق دا سلسلہ خلق دی خلق دی ہے وہ ہے نسبت اور تعلق جہا خلق دا وہ پورے دل ہے ہر ہر شاید وہ جیوے جیو بن رہا بند رہا بن رہا آخر تک تو ہر جز جو ہر فرد سے لے کر توڑ تک جسم تک ہر جو جو جز جہا ہے اس مخلوق ہے <تصفح> رزق مواش جو کوئی معلوم ہوا خالق تے رب نسمت درساوی دیے انج اگر مفہوم دے اعتبار سے لکڑی دے اعتبار سے ویکے گا تو فرق ہے حقیقت فرق کوئی نہیں ہر خالق رب ہے ہر رب خالق کیا مطلب رب خالق ہے خالق رب یہ ہو سکتا خالک رب نہ ہو سمجھ نہیں آئی نہ مڑا بڑا لگتا نہ انہوں نے تو نظر شانوا نہیں پائیاں پائی جی بیان کر د تو سو سمجھ کو خیر اور سونے وچ رب ربوبیت آ گلا ربا اور ساریا شانا جہیا وہ ظاہر کردہ وہ اپنے حکم کرتا رب ہونا کی سب کچھ ہونا وہ حکمر وہ تخلیق وہ ربوبیت نہیں چلتی ہے کیونکہ وہ کم تیرے میرے میں تے مصروف ہو جانے آ تو مصروف ہو کے کام کرنے مشغول کر کے پوچھتے تیرا شغل کی ایسا مشغول ہو جائے وہ ذات مصروفیت مشغولیت کے پاس میرے کا کلام بھی تیرے میرے کلام ورگا نہیں وما امروا اللہ واحد کلم بل بسر حضور مجھے بلف شانی اللہ تعالیٰ نو پرماتے ہیں اللہ کلام میں بول رہا ہوں الفاظ ترتیب نہ نکلنے پہلے ایک کسرت ہے کسرت ہے ایسی اس کا کلام کثرت ہے وہ شفا تو کسرت ہے ہی نہیں جب کثرت نہیں تو ان ظاہر کیا قرآن جیان فرمائے ہمارا امر صرف واحدہ کلمہ ہے واحدہ اور وہ بھی کیون کلم ہے کا جو اشارہ ہے وہ بھی تشبیری حقیقت مشابت وہ اضلی کن ہے سمجھ لگی اس اضلی کون کے کرشمے نے بنیا جگہ لگی ہے لگی ہے سمجھنے لگی نہیں اس حکم نال انہیں ساری کا ناد بڑھائی اپنی حاکمیت حکم دو کچھ حکم تشریح حکم تکوینی تکوینی حکم بنانے کا تکوین کہتے ہیں بنانا ایجاد کرنا تخلیق کرنا تشریع اس کا ہمارا لگتا ہے شریعت بنانا شرح بناؤں ایک حکم لال شرح بناؤں ایک حکم لال خدائی بناؤں گا دو کن فرقود. کن حکم تکوین ہو ہوگا مر جا مر جا, مر جا. مر جا. مر جا. حکم عزلی لال کی کرنا تعلق ہو رہا ہے تعلق آدر ہے ہمارے مذہب پہلے سنت میں کلام ازلی ہے اس کا تعلق آدر جس میں کسی شاید آواز پڑتا ہے وہ کون دال تعلق ہو رہا ہے تین سمجھ لگی نہیں تشریح حکم کرو. اے کی ہوا کر نہ کرو نہ کرو یہ شریعت بن گئی احلان ہے آرام ہے کرو نہ کرو کی بن گئی تو جا یہ بنتی خدائی ایک شریعت بن گئی ایک جسے بندے آ रबम तो बगैर तो पता नहीं हल्दा उसराद कि हुक्म हों बना अगर हां हर बंद मोहमेने समझद नहीं समझता तोना चाहिए मिया हुक्में तकवीनी बनाने वाले हुक्म सब कुछ चलता पिया हुक्कम करे तो पत्ता नहीं हल सकता اس حکم پہ چلتا ہے رہا مسئلہ شرار حکم او سارے کام نہیں ہوں دے او دے نال جی ہو سارے کام تو پھر تو ابھی یہ نوز بلا آکانے کہ یہ جافر برائی ساری شریعت اگر کوئی رکھتا ہے تو کرے کرو اللہ تعالیٰ اس حکم اس حکم نال جی باللہ من احمدال جو نظام چلتا پیا اس شرح کے حکم نال پہ ہے جو برا ہے جو برائی پہ کرائی شرح کا حکم نہیں جو شرح کا گل سمجھ لگی اپنے برابر اور یہ جڑے دو حکم نے نا یہ دونوں ہی اللہ واسطے خاص نے باوے بنا حکم ہوے خدائی بنا حکم ہوا حکم حکم جڑے شرح بھی بنا خدائی بھی سمجھے کسے نو ناتی حق شرع بناؤ ہے وہ مشرف باوے رسول اللہ نو سمجھے یہ نظر اتھے بھی آیا کل بے دلی لا مجھے سولہ پکا تال لا اسم ہوتا ہے ایک دن جی کلی کلی کی مختار آم جا جو حکم کرے گا میں ترا ہے ہی اے فلانی شاعری اس درد جڑی گل کرے گا تیری تیری گل میری مختار آم یہ مختار آم نہیں ہوتا مختار خاص ہو یار اللہ تعالیٰ ساری کہنا اپنی شریعت کر کے مختار عام ایک بندے آدھو جا یار میرے مال ملک جو مرضی کر میں تین اجازت دوں ویچ رہے آم مختار آم تصے آدھو یار ان چار آ زمین ہوئے ہوئے ویچتے میں کہیں اختیار مختار خان یہ مختار خان سے مختار عام نہیں جب ہر چیز چاہتے ہیں مختار عام شریعت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے پکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختار ہے جلا نہیں منے گا کافر ہو جائے کیوں اللہ فرما دیتا میں جو رسول کا حکم مانے گا وہ اللہ کا حکم مانے گا اس رات پاک نے رسول حکم یہ سب یہ آم ہے کیونکہ اتنے تصا خود سمجھ جل بلاگت آ جدو جی اگلے مطالعے نہ پا پا ہر پاسے ٹوٹ جاوے سمجھ لگی اللہ تعالیٰ اس بلاگت قانون کے مطابق کریے اے کہ میں رسول یہ نہیں فرمایا انہیں کیڑی گل لگی شریعت اندر رسول ہے کرم رسولہ جو رسول کا حکم مانے گا نہیں نیو جب نہیں تو دسی یہ مطلب ایک پھر سونے نے آ، ایس دے گاہ گہ اظہار <g Designer> بوٹی ہے جی مدینے کا ہرم فرمایا جڑے ہینڈ اس ہر بوٹی کے علاوہ دوسرے جڑے حیض مدینے دیا اللہ تعالی ما نو حرم بنایا تو محمد اللہ فرمات اللہ کا حکم مانو وہ الرسول اور رسول کا حکم مانو اور تم میں سے جو امر والے ہیں ان کا حکم مانو اچھا مان لیکن ایک صحیح ترجمہ بنے گا <تصفيق> اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور تم میں سے امر والوں کا بس اتروک لڑیریا کا حکم مانو کیونکہ ادھر اتنی اور نہیں ہے حکمت آو, آو, آو. آو. آو. دو اگے صرف آپ گزارا حکم مقابلے میں بلا ہڑا گل سمجھے یعنی تر تل کا تذکرہ اللہ رسول تول لم اتف کے ساتھ مجبور ہے یہ بلیر مغایرت کا چاہتا ہے کہ نہیں یہ مطلب یہ نکل رہا ہوں یہ سمجھنا پینا اگر یہ آخیا جائے کہ رسول اللہ صل اللہ صلی علیہ وسلم آپ جو بھی حکم فرماتے ہیں حکم کے لیے تازہ ترین وہاں جاتی ہے اور پھر حکم فرماتے ہیں تو قرآن پود نظم یہ ترتیب انکار کرتی ہے وہ بتا رہے ہیں نہیں کہا ہے یا تو اللہ اللہ کا ایک حکم مانو آتی ہوں رسول رسول کا حکم مانو اگر بالکل ایک اللہ کا اللہ کا حکم کیا ہے جب وہاں جائے گی محبوب ان کو کہہ دے اب یہ اللہ کا حکم ہے کیونکہ اللہ کا حکم تو ایسے آتا ہی نہیں ہے سوائے رسول سے رسول کے پر. رسول پر وہاں جاتی ہے وہ فرماتے ہیں اللہ کا حکم ہے ہمیں کیا معلوم اللہ کا آئے آیا تو نہیں آیا وہاں آئی اللہ اللہ کے محبوب نے فرما دیا وہتری اللہ فرما رہا ہے اتل اسلاتا نمسکار کرو آتو سکا تھا ادا کرو اس کو اللہ کا حکم کہیں گے بھائی آگے آتے الرسول اور رسول ہے اگر ادھر بھی یہی بات ہے کہ وہ آج تو آتے ہیں رسول کیوں ہے اور حضور جو جوڑے پانچ میں صدقہ ناچیز نا تو دراز کھولے گا حیدر وید حق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اشتہار اپنے عقل شریف آج کے بغیر بھی حق یہی یہ ہے اور یہ قرآن کی نظم بتا رہی ہے اپنے اشتہار اصول اصول فکر میں مسئلہ کیا hey, ہوا ہے اور ہمارے ہو سکتا ہے لسنت کے سی پر اجماؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد فرماتے تھے یہ جی آیات اور صحیح احادیث مبارکہ جہیا بالکل کنس ہیں انہوں کا یہ من ہے مفاد یہ سابت ہوں کہ آپ اجتہاد فرماتے تھے اور اپنی عقل اور اپنی مرضی کے ساتھ حکم ارشاد فرما دیتے اللہ تعالیٰ نے جڑا وہ فرمایا نا جو رسول جو رسول کا حکم مانے گا یہ سمجھا جو رسول، خدا دیا کیوں؟ کیوں؟ تو اس کا ہے نا فور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آپ فرماتے ہیں حج فرد ہے تم پر فور علیکم کو حاج شادی ارد کرتے ہیں یار سن اللہ فی اللہ عام فرماتے ہیں اگر میں فرما کہہ دیتا ہوں نام تو ہر سال پڑ جاتا دیکھے بھائی دا انتظار ہوا دیکھو بالکل شوائے تھے وہی کا انتظار ہوا آپ فرماتے ہیں بس اتنا بات اگر نام میں کہہ دیتا معلوم ہوا اللہ کی وحی اتارنے سے بھی شریعت بنتی ہے اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام جاری کر دینے سے بھی شریعت بنتی ہے اور ایسے چیز کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا ہوا تیر رسولا جب رسول کہہ رہے ہیں تمہیں میں کہتا ہوں اب بظاہر کہنا پڑے گا کہ رسول اللہ کا یہ حکم ہے وہی نہیں آئی اگر اس سے اس لحاظ سے نفی کی جائے خدا کہ خدا نے بظاہر کوئی نہیں بھیجی صرف وہی مختار عام اور کلی جو اللہ نے دے رکھا ہے اپنے حبیب بن جو تو کہی جائے گا جو اللہ کے بندیا تین جو مکمل اعتماد ہوتا نا بھروسہ اس نے مختار آم بنا لیکن سن لے تیرے مختار آم بنا چالے کمی رہ سکتی ہے پورا جاندار سونے والی گل میری میری مرضی کے خلاف ہو نہیں رکھتی جانتا میں سونے ایسا بنایا بڑا یہ جو سرکار کرنا جو ہے کرنا سی جو کچھ رب شریف کا یہودی دا پتر جا کے اللہ کا محبوب صلی اللہ وسلم اللہ کی مرضی کے خلاف لانتی یا مرضی میرے خلاف کرنا ہوتا مختار آم بناؤں گا کیوں ہے کیا پتہ نہیں جی مرچ مختار آم دے ہیں سارا جانتا سی ان پتہ سی جو میری مرضی ہے سونا اسی طرح ہی چلتا سونے تین چھٹی سبحان سبحان سبحان سمے لگی ہم یہ جی تو نہیں دعوی کرتے کہ مشیت مصطفیٰ اور مشیت خدا ایک ہے ہم یہ جی ضرور کہتے ہیں ہم یہ جی ضرور کہتے ہیں کہ مرضی مستعفی مرضی خدا ضرور اور وہ بھی آداب بن بانی پہ آخدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرما دیا شام شاہر امرن یہ لاہو امرن منی میں آخلا ورنہ صاحب رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو قول بارگاہ حالت آم چل رہا سا اس زمانے دھابی یعنی جو بڑی اگ لگی بڑا گسا لگا گل کرتے سننا تھی اے آنے نا ماشاء اللہ اچھا پھر ان شاء اللہ جو رابطے تو انہیں آدت شریف سی ماشاء اللہ جو جو جو جو اللہ گے ٹولہ اسکی نہیں ہوں نے گڑا وٹ پھر انہیں آیا آ جا سرک کر محمد تو محمد یار رب دال نہ بنا کھڑا آپ بنا ہی جانا رب دا گل نہیں کرنے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح بدلیا اس لفظ نے رائے نہ بدلیا اللہ نے فرمایا محبوب کو کہہ دو لا تاج نہ رائے نہ کہ رائے نہ کہنے میں کوئی گستاخی نہیں تھی کوئی شرک نہیں تھا کوئی کوفر نہیں تھا مگر پلیت چلے جاتے تھے انہیں آخیا مابو با پلیت کا پلیت ذہن جو پلیت پاسے جانا ہے آپ لفظی نہ بدل لئیے کہ کسے سور کا ذہن بھی میں ادھر نہ جان دیا بالکل اسی طرح سورا نے سور جانے آتے تاری سڑکی کیل بڑا ہی کھڑا رب کا برابر کا گل आपने फरमाय करो तुम क्या करो माशाला सुम्मा माशाला जो अल्लाह रसूल हो अ यानी हर हज सोच है साढ़े पासे पास है। آپ لفظی نہ بدل لیے سورا سور لگے ترتے ہیں یہاں واسطے چلیں کر لینا تھی کرنا فرما کے ساب گرنا بالکل اسی طرح کا سورا میں سور جانے آتے سر کی جاتی گل آپ فرمائن کرو آخیا کرو ماشاء اللہ جی اللہ رسول اللہ یعنی ہر ہر اتنے آم ہی میں چلنا اچھا نہیں جو اللہ رسول مرضی اللہ رسول دے دو سن واؤ نہ اللہ تعالیٰ فرمائی تما کہ من اور جو دلہ چاہے پھر اس کا رسول چاہے پھر اس کا رسول چاہے پہلے کہ جو اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے تو جب وہ گیا پھر وہ جڑے سور سن میں اور تو واہ بھی نبی پاٹ لکھا پتہ لگا حدیث کو کسی دی سچی گل مان چاہی چاہیے یعنی سید لمبیا نو ہک تو یہ دسیا بھابیا نظریہ جی بھابیا کا نظریہ نبی بھی سر کردار رہے بھی کرتے رہی چاردار کرتے سنک پہ جی کرنا پیاب اکھ کھولتی سر بھابیاں دے اگر پوری دنیا دیا کتابیں سب تو وڈے سورا دیا کتابیں لالی میرے دکان بنانتی ماحول ہے دنیا کو جو تود پڑھانے آئے ہیں انہوں کے سامنے کی ہے شرک کی شرک تو جیتے رہا گلاموں دے, دے سامنے سارے حضرت صاحب نے سامنے شرک تو جتے رہا آ سنگی ہاتھ چوم دیا ہاتھ در متھا ٹیک دن مزا میرے حضرت صاحب کبھی شرما کبھی لحاظ کی ہوئے چاڑ دے چکی دیکھتا سورا لکھ دی چودہ سو سال سوا چودہ سو سال تو بعد آکا کا گلام آئے جہے کام شرک نہیں مہان اے ہے کہ ایک ادب دے خلاف اللہ واسطے ادبے ہوئی ماسٹر یہو جہاں بکا یہو جی لانت یہ بوتھیا تو لکھیاں نے تبرا ہاں جی شالاخ مقدر پہ مارو بڑے شالا نسیب لے بندے نہ ہوتے ہے لینی ہوئی اسی کہہ سکتے ورنا یہ آخنا پینا جہرا یہودیاں دا اج نگری ہے نکل سن جا پروفیسر گزرے نکل سن اس دی تاریخ یا نبے اربی چ لکھا ہوا ہے ہوتا لکھا ہے بلکہ جگہ سو عظیم آدمی کتاب ہے امریز کی اس لکھا ہے تو محمد نے توحید کا سبق سے لیا ہے جب یہ کتاب کتاب التوحید ابن ابد دی چوک رکھتے ہوا لکھن دیا میرے موضوع باش آ شرکت جاری ہاں ہزور کے جوڑے پاک میں سدکا پھر یہاں حدیشوں کے اتنے ہر رنگ چاہش کرداش کر کے پھر سابت کر لانچ میں سکتی چھوٹی لکھی ہے گل میں کوئی حقیقت ہے کہ آقا نام صلی اللہ چپ جس طرح گستاخی نہیں سی رسول اللہ دی جان کے گستاخی سی کیوں کہ وہ کہتے تھے رائے کہ سا چو یعنی توہین تو ارادے دی نیتوں میں سورا کے توہین سی لفظ ما توہین اللہ ہو و شاہ رسول ہو جما رسول ہو ما شاہ اللہ ہو اس شہت آ اس کلمے کوئی شہ نہیں سی سورا دہن گیا ہے نہ مستفا دیا نہفا کہفا کر اللہ اللہ اللہ سونے نے جی اپنے حد دبا ربی تاشن تاسا نہیں کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آپ خاموش رہ اقدام نہیں کرتے واہج کا ان ان باہ بواہ کرو تھی آخیا کرو اور پھر آخر بھی کا مارن لگ پے تو پھر پھر نہ پوچھ اگر اگر یہ کوئی آتے کہ اللہ تعالی خا لے خالق کائنات ہے پھر مستفا کھا لے کے کائنات اگر پھر شرک مکے سمجھ نہیں لگی اگر شرک ہو رہا تو پھر مک گیا تو پھر ہم چلا سارے انسان اللہ نے پیدا فرمایا ہے پھر نبی پاک نے پیدا فرمایا ہے شرک مک جائے گا کیوں پھر کیا کھڑا سمجھ نہیں لگی پھر شرک نے پیدا کیا خلک صرف اس ہی کیا پیدا کرنا ہے مستفا رسول اللہ نور کائنات کی اصل آپ تو کائنات بنائی سمجھ لگی آپ ہی تو انسان پاک نے آپ بھی تو اللہ کی مخلوق نے جب آخے گا جب آخے گا اللہ نے پیدا کیا سب پھر مستفا تو کون بن جانا کیونکہ مستفا کوئی مستفا نے پیدا کیا گیا مستفا کریم نے تو اللہ ہی بنایا اللہ تو پھر یہ مطلب صاف ہی نکلا کہ یہ نہیں ہے جتے شرک ہونا اتے پھر بھی نہیں مکنا جی نہیں ہونا اتے اور بھی نہیں ہونا کیا مگر پھر نال کوئی اٹھا سکتا جتے نہیں اٹھا اوتے اور کوئی پا نہیں سکتا وہ بولتے نہیں بول سونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عتی اللہ عتی الرسولہ مشیت ہو گلائی اسی میں یہ تو ادب نہیں کہتا اللہ کی مشیت اور رسول اللہ کی مشیت ایک ہے لیکن یہ جی ضرور دیکھتا ہوں مرضی ایک ہے مر اور اتی اللہ الرسول اتی اللہ اللہ کا حکم مانو یعنی کینو اللہ کا حکم کاکھے گا جیڑا واہ اترے جس کو کہتے ہیں واہ یہ جلیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل شریف پر وہ حکم اترے اور اللہ فرماوے پہنچا دے دیں آخے گا اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی طرف سے کسی وحیانے کے بغیر لائے لائے اپنی عقل شریف, شریف, شریف اپنی مرضی شریف شایف شایف کے ساتھ شایف شایف شایف شایف فرما دے یہ کام کرو یہ نہ کرو ان آخے گا رسول اللہ کو اللہ نے فرمایا کہ اور رسولہ اور سن لیں انہیں امر من تم میں سے جو امر والے ہیں یہ جا کیا سی کہ شرف لا کام من کم مم مم مم مم دا. مم مم رسول اللہ حکم تو توحید توجہ امرت تشریع حکم تشریع सिर्फ अल्लाह वास्ते है रसूल वास्ते मनना शिर क्यों ना बनिया क्योंकि शिरक हों शत शिरक का मानना हों असल हिस्सेदारी शिरकत शरीक हिस्सेदार को कहते हैं तवज्जो दरा हिस्सेदारी बराबरी को चाहती है और बराबरी जोड़ी है یعنی برابری کا مطلب یہ ہے کہ ادنی اجازت کی نہ اللہ اجازت رسول مل رسول اللہ جو تاہم رسول کیونکہ اللہ کے ساتھ سارا کام ہو جب اللہ ہے تو ہوں رسول بے حکم خدا بے حکم کے مقابلے نہیں آرک ہے تو یہ تابع ہے وہ یہ تابع ہے جب ہوئے ہوتا ہوتی ہو شرک ہونا محالم لگی <laughs> جدو کوئی مرد ہے اس شریق ہوں شریق آ کے شو را کہا ہوں دل. کیوں شورا کہاں ہوں حصہ برابر نہیں ہوں گا ہسہ گٹ وی گئے اے اے اے جب شریک ہوں کسی کا حصہ یہ اتا نہیں <coughs> <coughs> یار اتر رکھ پڑ منہ کر کے ای رکھ آئی کر یار اتر رکھو ای جدھر چاننا چاہیے ادھر کرو تو میرے ملک دا. Swankar, دار دا. منت نہیں ہوں کہ جب آ کر سنبھال کے گل کر شریق بیٹھا مکتا بیٹھا یہ مطلب जिन्हों कुछ वसदी लगी अगले जिता होता किस का लैके अगों आकर नहीं सकता नहीं जो बैठा मरहूने मिन्नत हों जे शरीक होंगे ने मरहुने मिन्नत हां जी کر کے شریق رو بچال لگے تو اگلا سنبھال کے گل کر جنے نبی رسول نے کوئی مسلمان نے بارے نہیں آکھ سکتا آخد نہ او رب کدی آخیا کو لا کے سبھال کے گل کری ہر لے کے سور دو سور بھاپی ایسا نہیں پتا لگ سکے شرک بنتا کدو راجری تحیید تیرے وڈیرے سورا نہیں پتا لگا تیرہ لگ چالیٹا چالی گھنٹہ ہو گیا اچھا چل رہے ان شاء اللہ آ گیا تو سنی تین چال ہو گئے پبت شرک ہوں دیکھی شاید یہ تھوڑی چلک تین چلک اللہ چالی تے کٹے کریں؟ <laughs> لیکن ملازمت ایک دو گلا گل پہ سٹنا یہ تین شرک سمجھ آ گیا امریکہ جنا چمجے گا عطا ذرا بھی اپنا پہلے سے رکھی وہ شرک فرق ہو جائے شرک فر ملک ہو جائے گا وہی دیتا ہے جس کو دیتا ہے یہی مومن کا ہے سچی دسا جی ماند اس مومن بندے جڑے ہیں گیا گیارہ کمجھے میرے مدینے کے تاجدار میں این کرم نوازی اس دل تو ضرور کی ہونی این کرم نوازی ضرور کی ہونی لبا اد شریف نے موبی سارا کو ہر مومی نے سمجھے سمجھ لگی اور آپ سن یاد استقلال استقلال ساتھی ہونا جو مستلزم ہو لازم ہوئے اتنا بھی شرک بن جانا جی کسی کی کسی صفت کو کسی کی کسی چیز کو لاماہدود سمجھنا نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے اور شرک بن جانا ہے کیوں کہ لا محدود وہی وہ ہو سکتا ہے جو ذاتی ہو مستقل ہو جوتا ہے کسے دکھتا ہے اتا ہے وقت تو لے کے کام شروع ہونا ہے نا لا شرک وہ منشا ہے توحید و شرک میں پوچھتا ہوں <laughs> <laughs> کھان پرنے جا کے دن سن دیا وہ بلا جی وہ کھانے ہوئی ہے شاید ذاتی ہونا مستقل ہونا کسی کا محتاج نہ ہونا, بے نیاز ہونا ایک کسے کسے ثابت کرے گا. گا شرک کون ہے اس عقیدے نظریے تو بغیر شرک نہیں ہو سکتا کفر ہو سکتا گل سمجھی شرک ہو سکتا کیونکہ کفر انکار تم ایسے جو امروا فرماتا ہے اللہ ہوں رسول جن نبی رسول گئے انہوں دا حکم اللہ دے مقابلے نہیں رب نے پیچھوں نے کیوں پیچھوں فرماندہ یہ حکم میرا میری گل ہے میں اجازت دیتی مختار عام نے مختار خاص نے, نے اجازت لگی جب رب وہ لاہ شریک دے رہا تو ہوں اتاہ ات رسولا بظاہر میں سامنے کھڑے نے آمنوں سامنے پیا یار وہ مستقل یہ بھی مشتل اگی 난... آ گیا گاڑ بالکل اور تم امر والے پہلے شرط لگی کھڑی ہے میں سے ہر پہلے امر کیا ہے امر امر حکم الاکم والے حکم والے جو شریعت کی گل کرے تو شریعت والے ہر کن حکومت والے یعنی اسلامی حکومت والے وہ بھی امرال ہے وہ بھی امرالے وہ لما بھی امروالے وہ بھی ہر کتنے وہ بتاتے ہیں یہ کرواتے ہیں وہ مخ میرے دل حکم یہ ملزم بلو یہ لازم کر دے دے چھوڑ دیروں نہیں چلے گا متسل بل کو یہ مطلب ہے سادو لاس ہونے آج بلال بڑے گہرے ہوتے ہیں یہ مطلب ہے جی اصل فوکا کو پڑھنے کے جا متی ہوتا ہے میں لوگ موتا ہے وہ صرف حکم بتاتا ہے کہ اللہ یہ ہاکم جل دکے کرا لگی امر کوڑے تو ڈر کے نماز پڑھنی پیماز عالم بتائے گا نماز سردا ہاکم پڑھاے گا نہیں پڑھے گا تو چھتر کھائے گا سمجھ لگی اب وہ اماموں کا کال آ جائیں گے ہمارا امام شاخ فرماتا ہے فلوں کو پھر نماز نہیں پڑتا پھول فلوں جب تک توبہ نہ کرے اور نماز کو پکا نہ لگے نہ کٹو پانی میں شور مر گیا سارے امام یاد ابو نہیں سرکار کا نہ فصلہ ہے جی امام شاخی سرکار وہ قتل کرو امام محمد آدھے اسلام میں پر نہیں ہے نہ سور ن آخ آیت بر مطلب گلب کتی ہاں جی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 جنہیں میں تعلق عقیدہ عقیدہ ماننا لا کراف الدین کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو جبرن کلمہ مت پڑھاؤ आ, <laughs> کیا مطلب اگر جبرن کلمہ پڑے گا تو گناسے کہ آ گئے اندروں کو روے گا کا کافر تو تیرے گھر کو پالنا کا فائدہ بھی ہے لہذا جبرن کسی کو کلمہ مت پڑھاؤ رہا مسئلہ امور سلطنت کے ساتھ تعلق رکھنے والے احکام کا وہ فرنگی بھی جبر کر د رسول اللہ تو اسلام بھی جبر کرتا ہے سفر کر سکتا پڑھنی کیوں تاکہ تین ویچ کے تجھے خراب نہ ہو چیٹا کھائے گا چلو پتی ماں نے پتر ڈنڈی مارنے ڈنڈیاں سب د कुत् मतलब कुछ कर लेंगे आराब के सूरद सूर अंग्रेज का कानून निजाम छित्र चले सुन ला क्यू ना चले पुत्र सारा कुछ खराब अपने اصلا بدماشی سارے پاس کرو میں سویرے کن اپنے اختیار والے قانون تو چل جائے تراہ نبی سمجھائی کسی نہیں سورا نے سور مہور بھی سنتا تو کوئی نیتم سنے پتی بچے کوئی ختم لگا کھڑا کوئی شر لگا کو ندی پاکرا باندر آپ نے پتا ہوگا کھانے میں نہ چیز سوال اٹھایا نہ پورے زیادہ پتر چاہتا توڑ کر لو سر اللہ, اللہ, اللہ. اللہ. اللہ. پاسا کرو بدماشی اپنی ایک طرف کرو یہ جدر تشدد تسلط سبحان اللہ. اصل وکھا وکھا کے جی کام کرا دوں وہ تیروں پتر برائیاں کرا دے لوگوں کو اسلام نے کہیں وہ امور سلطنت کی مجبوری ہے وہ سلطنت کی ممبور ہے گرکا چر اور دے گا اسلام کیوں دے گا کوئی کشتی نہ بنے شراب خراب نہ کرے سمجھ کند لگا پھرتا یہ ڈکاخ پلیت کرے کچھ کرے کو چھیڑے کو کیویں کو نہیں کیوں اس وجہ سے یہ سور نے حکومت کا کام ہے صرف لوٹ مار کرنا لوگوں روزہ مال لوٹنا بدماشی دشت پھیلانی اور پھلا کے لوگوں کی عزت جان مال لوٹنا ہوتا ہے فرنگی دی حکومت کا مقصد ہی یہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس نظام کے اندر اگر تو اٹھانے لگے تو جبر ہے تو شدید ہے اسلا ہے ایٹم ہے حد چل جائے گا یہ سارے جبر آ جائیں گے وہ برائی کے لیے جبر کرتے ہیں وہ بغیرتی کے لیے جبر کرتے ہیں وہ ظلم کے لیے جبر کرتے ہیں ان ذاتیوں کے لیے جبر کرتے ہیں وہ جرائم اور میں بولا حاجی وہ یہ واسطے کرتے رہے اور سمجھ نہیں لگی گل دی اسلام جبر کرتا ہے جبر ادھر بھی ہے جبردھر بھی ہے جگڑا بغیر حکومت نہیں ہوتی تین پہلو درس ہے اگر جبر نہ ہوئے تو پھر عالم ہے جی میں بتائے گا کروا نہیں سکتا حکومت کرواتی ہے معلومات کو حکومت جبر کے بغیر ہوتی نہیں اب صرف اور صرف جبر جس جن مقاصد کے لیے ہو رہا ہے اگر مقاصد ہیں اچھے تو جبر اچھا ہوگا جبر محمود ہوگا اگر مقاصدوں برے تو جبرت اور ہو جائیں. جبر کیسے بھی کرتے تھے جبر صدیق اکبر نے بھی کیا جبر فاروق حق کتی ماں دیا پترا ہرامیا ستو لیا بس سورا دیا سورا تین میں چیران جب مینو وقت دے چبر جب راستے خوش نو چھتر مار گشتی گشت کریں گے یور میں قانون آپ بنتے پھرتے ہیں جہاں نہیں میرے گا چتر مارا گے کرن پھرتے کریم عزت ہیں مستفا کرو نزت ہی کوے دقیقت جان والا مدد ہی دیکھا یار جوڑے پاک دا صدقہ اچھا یہاں دے سارے ٹے میں سمجھ جیشن اپنے اسٹیشن مولبیا نے ٹیسٹ خاصے کو پوچھ شیخ حدیث نے ساڈے کو ٹیشن پوچھ پیران نے ساڈے کو پوچھ ہاں पता नहीं खेड़िया इसे ते ते ते खाते रखी ऐसा तेरे तीन गुट पैरा جانے گیارے دل اپنے ضرور رواں لیکن یار دوست قربانی دی گل ہوگی اے روئیے پھر مو فے مو خیر وہ فریاد نہیں اختیاری نچنا ہوتا اپنا اس طرح ہی ہوتا اس تیاری نہیں ہوا ٹون کے لوگ روح نچتی ہے طرف ہے یار روح کا بس روح خوشی مستی نالائے آگے ہمارے جبر حکومت نام ہی چبر کا بچے ڈھو تھی ہمیں جبر نہیں ہے لانتی کلمی پڑھانا مسلمان بنانا بنانے سے جبر نہیں کرنا یہ مسئلہ اسلام کی حکومت اسلام کا نظام اس نظام کے لیے ضرور جب اگر جبر ہو گئی نہ پھر حکومت ہی نہیں حکومت ہوتی جبر کے ساتھ نام ہی جبر کا ہے جن میں تنہوں پہلے دس بتانا اور کروانا بتانے اند اندر جبر نہیں ہوں بغیر جب زبر لگی اگر بغیر جبر کے کرتے ہیں تو بہت ہی تھوڑے ہوتے بہت بہت پورے صرف اس واسطے کر گزرن کہ سب آپ آشکا ٹولا ٹولہ آتے وہ ٹولا نے سونے آ آشک کا ٹولا ہوں جا یار حکم نگیر جبر تو بغیر مار پو اپنی دل کی خوشی نہ ہے میں جے منہ شریف چ نکلے ابھی صرف انتظار سونے بہت تھوڑی کا فرمانا کلیل میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے کیوں کہ وہ سمجھ پہ شکر منہ ہم ہے جنگر ڈنگر تک مل سوٹے نہ ہی ٹور آپ ڈنگر تا کر کے چھوٹا ویخیا تو سو ہو گئے چھوٹا نہ وہ جائے <laughs> जोड़े हजूर दो यार हजूर दो दीवाले होते डर थोड़े ऐसा बंदा शगर छिथर वेख के उसताद का सौदा रहेंगर है शगिर थोड़ा है शगिर तो फले जो उस्ताद आखे दबा चोरी चल कला जाए वो आखे बस उसताद आखे हूं रही खबर नहीं होने बस तेरी गल आ وہ شجر تو پوشن آپ بہت جا آپ کوتے وغیرہ چر پولا ویکیاسے ہوئے لامے یہ گل سمجھ لیا کہ جبر حکومت نام ہی جبر کا نظام کتنا آس میں نے باقی نظام دین سمجھی کروں نظام اصل اس ڈوی نو آدھے جی کچھ پر کے پروڈکٹ <متحس> تشمی وہ جس دھاگے حکومت ہوتی آم کی ترتیب رکھتے ہیں قوانین کی ترتیب رکھتے ہیں مخصوص بنا دین گا کہ بھائی یہاں سے تمہیں تو ترنا پڑنا ہے تو پھر وہ حکومت بھی نظام ہے مطلب انہاں د بھی احکام ہے حکم جنہ تو نہ چلان ہے ترتیب لے واسطے ایستے ایسے ہے اسلام دی حکومت کا بھی کوئی نظام ہے سکولی کتا کو کوئی نی قرآن اسلام تو دستا ہے سمجھنے لگی اسلام آخر یہ نظام ہے جب نظام ہے تو حکومت نام ہے چبر کا اور اس جے حکومت ہوئے گی دی تو نظام لانتی ترین ہونا سارا بےمانی بے حیائی فساد لوٹ مار دے نبری ہونا نام اس کا چوبیو سمجھ نہیں آئی انبر کرنا تے چلا اس نظام نائم رکھتے اسلام کا بھی ایک نظام ہے کریے کی مجبوری یہ ہے کہ اسلام کے نظام کو کے نظام نیکی روکی جاتی ہے بدی پھیلائی جاتی وہ تو جبر ہند ہے مگر نیکی روکنے کے لیے برائی اسلام کا نظام بھی ہے یہ عجیب گل ہے مجبوری یہ آ جرختی ایسا عجیب ہے اس کو جو بھی پھل مٹ تو لے کے سرے تک یہ درختی آئی جز برائی نہیں کوئی مائی دلال کھڑا کرے ہاتھ پڑا کہ اسلام کا فلانا جز برائی ہے اے یہ کام ہے اٹ ہے काफر, काफر کی حکومت روکتی ہے بدی پی ہے سامنے کا شاگرد کرنا سی واگ اسلام دی حکومت یہ نظام جڑا ویخیں گا سارا ایسا جڑیا ہونا بدی روک رہا ہونا دیکھیے قرآن فرمان دے کا مسلا سکا سوام دل محروف و نہ من کر ماشاء اللہ اگر ہم اپنوں کو حکومت دیں سادے کون نہیں مانا نے فرمایا سڈے ایمان والے فرماتا میں دس رہا مومن کون نے اللہ فرماتا میں بتاتا ہوں مومن کون ہے تاکہ پتہ لگے پر کافر فور کیڑے مناسب کہڑے نے فرماتا یہ ہے ایمان والے یہ ہے ایمان والے کہ اگر ہم ان کو زمین کی حکومت سپرد کر دیں تو یہ کیا کریں گے اقام وسلط نماز قائم کریں گے مطلب کام ہے کہ خود آپ ہاں جی جا موہ میں نے وہ باہم حکومت سنبھالے نہ پڑھ سنبھالے تو ہے مطلب اگلے پڑھاؤ گے سروکا کروں گے حکم سنی بیٹھا امام ابو حلیفا کیا فرماتا فلاں امام فرماتا فلاح امامتا فرماتا پتا ہونا چاہیے اسلامی حکومت ہمیشہ امام چلتی ہوگام والے ہوں اسلامی حکومت والے زکاتا زکات دیں گے کیا مطلب کیا مطلب اکبر نے فرمایا زکات کا نظام کا رسی بھی نہ دیکھی جی رسول اللہ کے دورے دن ہوں زکات کی تو ابو بکروں یاد کریں گے مجھے لگی نہیں حکومت اگر آمروب بالمعروف نیکی کا کہیں گے حکومت والے من المنکر اور بدی سے روکیں گے حکومت والے اور سمجھ لگی جب وہ گے تو وہ آخن گے نیکی کرے گا کیڑا نہیں تو بدی تو روکے گا کیڑا نہیں میں کیڑا پہلوان سور آ سورا چک بستر پہ برائی مکانا چک لکھ تو مکاوا چاہتے جی برائی سور دیا سورا برائی اگر حکومت تو بغیر مک دی حکومت تو بغیر پھیلتی ہے سورا کے سورا تو لب قرآن چل نہیں کیوں محمد کو حکومت دے تو وہ یہ کام کریں گے حکومت والا کیوں محلہ کر گئے تو آٹا محمد آ رہے کام کر دے آ محمد نہیں رہا سمجھنے میں بڑی نہیں اسی سے کہتے ہیں سمجھو اسی وجہ سے کہتے ہیں اسلامی حکومت تو جو اسلامی حکومت دیئے پہچان ہوتی ہے کیوں کہ مذہب ہمارا سیاسی مسئلہ ہے کی دیئے کیوں کہ ہم ہیں اسلامی حکومت والے اور اسلام ہمیں قرآن فرماتا ہے مومن وہ ہوگا جس پہ حکومت ملے تو یہ کام کریں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 حکومت کی آپ کا ایسا نہیں کرتے ہو جاتی آتا وہ موومین اتوں پچھڑی سمجھنا ہے حکومت کا حق صرف اللہ نو حاصل ہے حکومت ہے دی اصا دے اصا دے دین دے مطابق حکومت کرنی ہے حکومت چلانی ہے اصا دین لوگ کا محفوظ کرنا پہلی ترجیحات میں سے اس کی پہلی ترجیح اس حکومت دی یہ ہے کا دی مطلب محفوظ کرنا بالکل بالکل اور حکومت جبر کرے گی کار واسطے ادھر کا جبر قبول مذہب محسوس کرنا بالکل اور کوفر دی حکومت جبر کرے گی کالے واسطے ادھر کا جبر قبول ہے ادھر کا آکر جبر ظلم ہے کلی کتا پہ چھان گیا کلی کتے کیا آدھے اسلام جبر کرو تو کیا آدھا ہر کسی کو آزادی ہونی چاہیے کتی ماں دیا پترا تو جیڑی تزارتی کرنا उतारना पैना यह है इने पैसे दोगे तो फिर साढ़े टैक्स ने नहीं तो नहीं क्यों बी बहुत कुछ का पुतरा जबर होंगे को जब होंगे को मामा लगना ہر ہے جی ویسے مسلمانوں نے چپ دروزے کھڑے رکھے عماندار ایڈا لما چپ دروزہ کسی مت نے نہیں رکھا جو مقرر مسلمانوں چ رکھا کس مدین چھو یا کس چپ کا روزہ چکھو سمجھ لگی گل کی مدی آدی والے آنا میرے آکا امامدار نے لگے تالے کھول دیتے ہیں مدینہ کھڑے مدینا سرکار نے تو لگے تالے کھول دیتے نے بلال ورگے چج نہیں بولن ایسا تالا کھولیا ادی دنیا دا بادشاہ مریا بندہ سرکار بھی تالے کھوے کو ممینا آخیا کرانی اجیب گل کوخل مدی نام کدو نے تو تالے لائے نہیں سونے نا لگے کھولے یہ ہو سونے جبر جڑا گل سم جبر دوں رکھو جبر وہ بھی کرتے ہیں مکاس مختلف انہوں نے مقصد پیڑے نے لوٹ مار برائی پلانی فطر فساد پلانی مقصد مقصد بڑا کر کے تو فروغ بھی حکومت آدی جائے جی آخر جرائم بندے ویکے گا اسلام کی جرائم اسلام کی حکومت بنتی جائے جرائم مکتے ویچ نہیں لگی اترا حفی مسلمان کرنے میں جبر نہیں ہے حکومت جبر ضرور اسلامی حکومت میں جبر کیوں حکومت نام ہی جبر یار حکومت طاقت بغیر حکومت طاقت بغیر کیونکہ کرنا تو جبر جو طاقت نام ہوگی تو جبر بنےوا لے دیکھے جی سارا کم جبرال چلتا یار انگریز کا سارا کام جبر ہے اور نے آخری درجے کا جبر کیا اسلام نے جبر دیا تلوار بنائی انہیں سورا سور آئٹم بم چبیا جی واٹم بم ساری کائنات کو ہلاک کرنے والا وہ بتارا ہے سا جبر آلہ وا جبر بھی سورہ کا وڈا ہے اسلام جبر بھی پر پڑھائی اللہ پڑا دے بچے پڑھا حرانی پڑھا ہوں امریک امر والے آلم امر والے لیکن بچے دونوں بچے دونوں کی مننی پڑی وہ دسے آپ من وہ کراوے کیا چیز کا مشورہ یہی ہے اگر تفسیروں میں اس پاؤ اقوال مختلف ہے مخصوص محکمہ نظر آئے تو نہبول چکر ان شاء اللہ وزیر تو بڑا ہی پسند رہے گا ہاں ناشی محاکمہ کر دیا کی دونوں پچے لام رہے تو امر والے حکم والے وہ بتاتے ہیں لگیار لیکن اگو من کم کیوں فرمایا مین کم سکونی سکونی کیوں وہ نے بابا ہاکم کی مننی سر ہاکم جی برنی ہوگی کافر جبا چوڑا ہوگی تو باوے کافر ہوگی تو باوے فراؤن حاکم دی کی منو می لگی گل کافر مومنا نے پر بھی ہوافر مامنا نہیں ہوتے پاوے پیو بھی ہو ڈنڈی ماری خری جان کے سور کہ ہر بچہ سکول کو جی مسلمان بنتا تو ہر بچہ سکول نہیں جانے سے کا خراب بچہ گل سمجھیے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 قرآن سمجھا دیا ضرور شرک شناخت آ گئی ہسے داری آ گئی تو شرک بن جانا چاہیے گدا گئے یہ مقابلے نہیں پیچھے جانے لیکن اللہ تعالی نے ایک کر ہے تو جو ابھی عظمت حاکم اسلام کے ہوں تو ایک عظمت ان کو حاصل ہے کیا کہ ایسا کام جو سو, سو. شریعت میں رکھا گیا جائز دل دل صرف, صرف, صرف, صرف, صرف مباح جس کا کرنا نہ کرنا برابر نہ اللہ کے حکم کا اس کے ساتھ تعلق ہے تو کرو نہ رسول اللہ کے حکم کا تعلق ہے کرو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 لا جانا فرض ہو گیا نہیں گیا کہ اتنی اجلا رب فرمایا ندی منوجر بڑھ گیا امام الحرمین امام ابو المحالی رضی اللہ تعالی امام قدانی کے استاد امام الحر مکے اور مدینے کے امام امام الحال امام تھے شا فی مذہب تھے آپ غسل کیا کہ کمیس پاؤ لگان بنی کل کمیس والے پوری سی بلاوا آ گیا ہاکم کا آپ ننگے پنڈے ٹوکے حاکم نے پوچھا وقت کے والی نے مکے کے والی مکہ نے حضرت کی حالت فرمایا میں نہ لیا سی تنگ بن لیا سی قمیص پونا سی جناب کا دلاوا ہے اور ہمیں اللہ فرماتا ہے اللہ ہوا تھی اور رسولا ہوا انہیں ہمر ملتا مجھ پر فرض ہو گیا یہ کمیش پہننا میرے لیے جائز تھا مباح تھا آپ کی طرف نا فرض ہو گیا میں نے اس فرض کو پورا کیا مباح کو چھوڑ دیا جو لڑا پویں گے نہ گلا چھیڑے ہی کوئی گزالی بن کرے کو فلانا بن کرے کو فلانا بن کرے نہ نہ کسی ہی کوئی سولے نبی راز اگر اس قوم کے سامنے اگریزوں کے ہاتھ پانچ آئی جی نے نچائی کرا اور ساری قوم پریشان ہے کریے مومن نہیں بنے تا کر کے مومن بن کریے رب تین آ کے آپ مومن ہی کوئی نہیں منافق بماریاں یار بھی تھی چاہیے انہیں ملاد ہے انہیں دین نبی کا آشک بنے رکھ اللہ جن شان ہو تو من دے دار <تصفح> حقلرماندی al مدد میرا حق ہے اپنے حق پچھانا پچھاندہ جب سنو شرم نہیں آتا چل پھر میں بھی رو دا دا. تو رولی جانا تو موہم کا حق موہم واسطے آپ تو سا حق ہے سا وہ مدد کروں جیسا کرو گے ویسا مومی دن کے بئیمان بن جائیے تو آدھا مل توں جی چیز ہے گایا کتر کو کھا چیتر جتنے مرضی کان میں ٹھیکہ لیا میں ٹھیکہ لیا ہو تو میں اپنا ٹھیکہ یاد رکھنا سمجھ لگی امر میرے کو آ گئی کنجھا دیتے جس لا اس لیے لا رب اللہ لا ہاکم بھی اسی کا ہے عبادت آ گئی عبادت عبادت ہے خدا یا خدا واسطے کوئی عزت اور تازی والا کام کرنا عبادت آ عبادت بغیر خدا دے اعتقاد تو نہیں پیدا ہو سکتی پامن سجدہ بھی کیتی جی لگی کیوں اگر سجدہ ہی علت ہوتا عبادت بننے کی تو سونے کیا مت باب بابے علیہ السلام واسطہ سجدہ پہ ہے تو دے ہی فرشتے پہ سمجھ لگی کیوں کر دیکھنے فرشتے پہ کرتے ہیں اللہ حکم فرما رہا ہے فرشتہ سج تو کر رہے ہیں ہوں کیا تیرا خیال ہے تو نال عبادت ہو جاندی تیرا مسئلہ تو نکلے آ گیا تو آدم علام اس لیے مجبور بن گیا تو خود ہی ہوگا جگہ دک مارے گا یہ آ کے آدم عل اسلام مزم بن گئے یہ نہیں کہہ سکتا کہ باجود بن گئے کیوں کہ لا الہ الا اللہ ہر دور میں ہے نہیں آخ سکنا اگر اس لیے محبوت بن گیا تو کلما اسلو نہیں بن سکتا تو بن سکتا کیونکہ خرچ مابوت اگلا کا عرب ہو گئے سجدے ہاں اگر بت کو سجدہ کیا جائے تو شریعت حکم لگاتی ہے آپ یہاں پر حکمن کہ یہ حکم کافر ہے سجدہ کر رہا ہے مسلمان بنتے آئے تو بتدے نہیں کبھی بت سجدے کرنے رب نے کرنا آخیا بھی کوئی نہیں نہ اجازت ہوئی ہے تو نبی پہ نبیاں سجدے سجدہ. خدا سمجھ کے نہ کرے اللہ تعالی انسان انسان کرے تو وجہ رکھنا لیکن خالی مظم سمجھ کے کرے تعظیم دا سجدہ ہے حرام کبیرہ گناہ ساری شریعت ہے شرک کوئی نہیں بالکل حرام ہے گناہ ہے ساری شریعت چی پچھلیاں نہیں کیونکہ حرام حلال جائید نہ جائید شریعت نے بدل دیا لے لیکن توحید نہیں بدلی عقیدہ ہر نبی صاحب توحید آیا کسان کہ ہوں خدا مان لو لیکن سکتا ادھر جائز رہے ہلال حرام بدلتے رہے ہیں تا کہ شریعت مختلف کوئی ادھر جائز کو عبادت بنے گی خدا عقیدہ کھڑا ہوگا پھر کوئی بھی تاسی کا کام کرے گا عبادت پہ کلوتا ہوگا ہاتھ بنگی کھڑا ہو ہاتھ چھبی کھلاؤ سمجھ لگی چل کوئی کم بھی جا تعظیم شمار ہوں اگر خدا ہوتا جائے گا تو کی بن جائے گا اگر یہ عقیدہ پڑھا کر لیں ترسے کر لے عبادت آ گئے آ گئی ایک کی آ گئی حکم مننا بولو کیے حکم مننا. حکم مننا ادھر عبادت دی اجازت ہے ہی کوئی نہیں ہے راستے ازل پل اول روز او سے لے کر آج تک کیا متعلقہ کیسے رہے گا اور ہمیشہ ایسا کرے گا عبادت غیر کی اللہ تعالیٰ نے لمحے بھر کے لیے اجازت لیکن مخلوق دی اطاعت اطاعت حکم مننے دیے اجازت دے دیتی ہے تینوں آیا سنا گیا اتی اللہ قرآن سے نہیں وکھا سکنا وہ احبد اللہ اللہ کی عبادت کرو حب ال رسولہ اور رسول کی عبادت کرو وہ المر دن کو اتی اللہ وکھا رہے ہیں نہیں ہے معلوم ہوا عبادت کی اجازت یعنی اللہ تعالی کے علاوہ عبادت کی کسی کی کسی کے لیے کسے اور دی عبادت اجازت ہے لیکن اطاعت بھی اجازت ہے اطاعت کی لیکن اتنا شرط رکھی گئی ہے کہ اگر حکم ہوئے اللہ کے خلاف مقابلے بچ تو وہ ہوگا شیتان کا رول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 راب آخ راب کے کرو آخ راب کے, کے نہ کرو وہ آخ مقابلہ اس لیے ہونا جسے مقابلے کا حکم ہونا تو شرک, شرک, شرک <متحدث> تو کیا <شرک متحدث> بن جائے گا شرک تو شرک بن جائے گا اس شرک کہڑا ہو جائے گا تشرک آتے ہیں. اس شرک سیتا احکام میں بنا ہے جا تو ہر کوئی آب کا اختیاری نہیں ہیلا نہیں دے لیکن شریعت کا اختیاری ہے بولو کی اختیاری جائید ہلال ہر فرد واجب تو اگر کے مقابلے میں وہ کسی کا نبیوں کا رب کے مقابلے میں ہو ہی نہیں سکتا سمجھ لگی مومنوں کا بھی رب کے مقابلے میں اگر ہوئے گا تو مومن شرط مومن سمجھے گا میں مکالا ملی کھڑا حرام ہے نجائز پیتی کھڑا کشن واندا ضنا کر سمجھے گا زنا حرام ہے بغیرتی پہ ملنا لالت پہ ملنا اگر سمجھنا صحیح پہ کرنا تو اب آ جائے گا خدا کے مقابلے میں کا مشرق کیوں مقابلے میں آ اللہ دا اذن تو نہیں سی اجازت تو اس گل کی ہے نہیں سی اے ہونے دا مطلب ہے اپنا حکم چلا اپنا حکم چلا کے اپنا حکم وہ شیطان دا ہونا حکم اللہ رسول دا مقابلے جو بھی آنا شیتان شیطان کا حکم جو کافر میری گلجیا تو حکومت آ یا کسی اور حکم کیا حکم اللہ کے مقابلے میں ہے جا جی جائز سمجھے گا جی گنا سمجھے حرام سمجھے لانت سمجھے نجائز سمجھے تو فاشق یا فاشق فاجر اگر اگر اللہ تعالی. اے مقابلے چلنے والے حکم نو سمجھے جائز کرنے والا کہے یہ جائز ہے یا ضروری ہے ماننے والا سمجھے ٹھیک ہے جائز ہے یا جا ضروری ہے دونوں مشرق آمد. شرک فیتا حق ہو گیا شرک فل اتنا ہو گیا بولو کیا شرک ہو گیا کیونکہ یہ حق تو حقیقت میں صرف اللہ کو حاصل تھا جائز نہ جائز وہ بنا مخلو کشکی آ وہی چلا بڑا ہی رب وہی آئے تو حاکم بھی وہی ہونا چاہیے لگی سمجھ نہیں لگی گلے اجازت والے سارے ٹرد جی اجازت نہیں دی یہ مقابلے چاہنے صحیح سمجھی مطلب پکے مشرقی تو پاسے پاس دیتی وہ سونے ہوں توجہ بڑا ہوں آ گیا لا علاج لا علاج لال ایک ہوگ گیا پہلے آخر سی لا اللہ بول لا کے ملا اللہ مانا پہ لا ربا اگر کسی کو کوئی رب مانتا ہے اس کو بھی مسلمان کرنے کے لیے یہی کلمہ ہے دو اور کلمہ تھوڑا ہے اللہ اگر کوئی دہریہ ہے پھر بھی یہی ہے چینوں پلانا تو یہی کلمہ ہے اللہ اللہ اللہ معلوم ہوا یہ سب کو مستلزم ہے کوئی اس کا مقام شریف بن جائے گا کوئی التظامی بن جائے گا ہے سارا کچھ لا لا ربا لا رب کوئی نہیں اللہ تو سوا کھا لے کوئی کوئی پڑھنے پڑھا ووٹا لکھا ہونا لیکن کسی مجھے یہ تو دکھا دا ہات بائی لا اگلی بھی اگلا بھی پڑھیں گے اگلا معنی مانا ویچ ہے لا محبود کیونکہ عبادت کا حق کسی کو یہ دکھتے ہی نہیں جی ہاکمیت دتی سو یعنی دوسرے لفظ ربوبیت اتائی نہیں یعنی سائی کائنات کو پالنے والا ایک کہے یہ جی اتا کیا اس ربوبیت اس نے اتائی لیکن حاکمیت اٹائی کر دی شرط لگا دی چلنا سب مقابلے سے گا تو پھر میں روک رہا پھر اتا نہ ہوئی جی اتا نہ ہوئی تو مشرق اور چلو گا جی مارا بنیا لا ربا لا لا بس یہ ماہ سن, سن ابو جہال کی برادری اربی تھی وہ سارے پور جانتے سن اور سمجھ گئے اور سا چدرا گئی خالی ہر شاہی لوگ ہے یہ مانا سی بچ جتوں رسول اللہ مجبور کیتے گئے صحابہ ہجرت پاکستان کا مطلب کیا لا لا ربا لا معبودا اور وہ کھلے کڑے نہیں لا یہ کٹ کے پاس چلیا <تصفح> <تصفح> <سؤال> نہیں حکومت کیوں انگریز نتا سی عبادت پہلو وہ آیا ہی نہیں اسے ہی نہیں کہ مسلمانوں میری عبادت کرو عوام بندنے چھتر مار کے مار دو گے نہیں مار سکے چھتر تو کم اب کم کھا کھا کے مر جاؤں گے مجھے لگی پر عبادت میری کرن لگے کیوں جو خدا مہنگے سمجھ بڑا کی مفتی بندر پیر طریقے دے یہ پی رکھے یہ بند ہی گے چلتا آن کے نیا تو پھر شاید حدرت آپ حدرت سوال ہوتی نی میں اللہ تعالی نے امانت رکھیے آپ پاس نواں جج بن لوگ میں دو فکیر بناو گا اصل چیکوئی اصل چیک ایک تو پھر دوسرا بھی تو دو گا بناوا دنیا میں وکھاوا گا کہ لو پھر آج جی میں نواں جج نا نئے جگ کھتے دو کہ نئے سورت نال ہی آتے جگ لیا بن رہا ہے ہم بھی بننا چاہتے ہیں جمعے کے ساتھ ساتھ چلنا پڑ رہا ہمارے کی ترقی ایسا نہیں کرو گے ترقی کے سکو کیا سورہ ہے سورا سر لانسی ہر میاں مسلمان نیان میں جاگے سر زمانے بھی پترا تو نہیں شرم نہیں ہوتی تو زمانے چل مسلمان اگر زمانے کے ساتھ چلنا اسلام میں ہوتا تو ہمارے رسول بت پرست ہوتے بت شکنہ ہوتے دیکھنے فرکار ہے سر چلتے آپ بت پرست کوئی دلیل کافی ہے کسی سور کے بوٹے دار جب سوٹ جان کے بہت پلیس دس ہے زمانے والی چلنا خالی ہے پتا نہیں کہ والد دنیا نہیں لگنی تو لگنے والا سمجھ نہیں لگی سمجھا لگا بارا سمجھ آ کہ نہیں آئی ہوں اس لانتی پتر سے عبادت لوگوں جے آیا یا مارن گے یا مر جان خدا مسئلہ اتحت حکومت چلا گل اپنی منا ادھر آ جانا کیونکہ یہ پیت بہت تھوڑے جان گے تو کوئی کشتی گردو آن کے تو سمجھ سکتے نہیں اس گل بہت وہی ہو گئے کیئے باندرا کوئی کار لے سمجھ نہیں لگی یہ تو بڑے ڈے بندے سمجھ گے اس گہرائی جی مابوت وہ نہیں جا مقابلے اپنا مابوط ہو ہے ہی نہیں اللہ تو سوا کوئی بابو نہیں سمجھنا اللہ تعالیٰ سوا حقیقت یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم بھی نہیں ہے لا ہا کے اللہ کیوں آئی میرے پیچھے چلنا پڑنا لہذا میں ہی آ میرے مخالف جا بشرک سمجھ نہیں لگی جیڑا میرے مخالف مقابلے حکم چلاوے گا وہ کون ہوا لا ہا کے گل تو ہے اسی لے کے سمجھنے والے بڑے تو رہے ہیں سک لوسا یہ کرو مسلمان ہو میں تمہیں کدو ڈاک نہ تصو ربیٹاں بناؤ باوی یورپ بناؤ حاج کرو نماز پڑھو رکھو پگا رکھو جی دہڑی چھوٹی صرف میری ایک حکومت مان لے صرف ایک حکومت یہ جگہ تر آکی کر لا حاکم کے اللہ सानू गुबारा नहीं दीजी गल जेरा पास हा कानू चम तेरी छोटी होगी बदामा तेरी पग छोटी होगी तो लाया मैं ला दिया हदरा साहब <laughs> हजूर पीर साहब कि <laughs> باندر پیچھے کر سور پیلا سور پیلا پیچھے نہیں چاہ سیدھی چاہ گل کرے پیر کا ویزا باہر لگنے کی بجائے جیل جانے کے کسی پسے ف نہیں ایمان موڈیاں ایک میں تے شکر پرنا میرا رب کریم آ من پر ہاتھ یار پتا نہیں بندہ چاہیں اہی تھا جی وہی کد اہی کاٹ اہی باٹی وہی سارا کچھ تو سمجھو گل باہر فکیر کر دے کی میں جنہ یہ موت کے ہوا میں ہر شہر پاسے چک میرے ہر میرے خانے چلوی نہیں ایمان ایمام اس مولوی نلام کرنا جڑا فقیر خدا کر کے حضور سید نابو حسن شاہلی جیسے بزرگ فرماتے ہیں امام عبد ال غلی نابو سیال حدیقہ ندیجا چندر لکھ رہے ہیں فرماتے ہیں علم ما ماں <تصفح> ماں جو یہ ہمارا تصوف علم ہے درویشی فقیری دا جا دی تے تک نہ جائے وڑے نہ پورا جیویں فقیر وڑتے نے اس طریقے نہ بڑے درجے مولبیا نے فاشق مرد ویک منافک مرد ویک مرد مرد باندر چشتی ہے سلادم سلادم آزم کسی دیکھ باندھ ایک دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے کوئی جہاز تیار کوئی بحال تھی کوئی سور پیڑ اپنے کوئی تنظیم والے لکھ دو لکھ فری بہتائی وہ آدھا فلانا مشرق آدھا فلانا فلانا فلانا پنجی نے نے نہیں تو نہیں میری گل تو سمجھا دیا سواد آزم اسلام میں کس کو کتابوں کے حوالے سن پہلو تاریخ تاریخ و دمشق کبیر امام شرد جہی گل سنا رہے ہیں یہ حوالے نے موضوع بہت مواد ہے تو ہات آزم کون ہے دوسری <تصفيق> الباس علی انکار البدع وال امام محدث ابو شاما امام ناوا کے شیخ استاد کتاب، حضرت سیدنا عبداللہ ابن و رسول ہیں آپ اپنے ایک سنگی نرماندے نام مستر نہیں ہے فرمایا لیا اتباع دی اتباہ کر بعد فرمندے ہا کم ہو گے وقت کٹ کے نماز پڑھ گے تھی انہوں نے مگر نفلی پڑھ لیا جی فرضی نہ پڑھیا جی فرضی اپنی پڑھی اتنے تو بچنا ہے تو نفلی پڑھ لے سر اپنے پڑھیے نا اگوں کہ ضرور تا بھی پتا نہیں لگتا کدی کچھ کہی جی کبھی کچھ کہی جاندے سلاد آزم کے پیچھے چلے آ تو حکومت والے سلاد آزم گے وہ نماز پڑھن گے سارے ان لال پڑھنگے تو ساڈو تھی ہوگی جو اسلے فرض نہ پڑے آج اس لیے نقل پکی نفے پڑھ لیا جی فرض نکھرے بھی پتا نہیں لگتا کوئی گل کری جانے کتی حضرت فرما دے حضرت فاروق آزم نے فرمایا کو نئیے فل کوئی فل ہے دا قد شریف حضرت مسعود دا جی میں بیٹھا طول نظر آ رہے اک طول حضرت دا قد شریف دا سی آپ کھلوتیا ایڈے لگتے سن جی میں بیٹھیا منو ساڑی فکا ہنفی کا بہتا حصہ حضرو حضرت فن تسری اظہر کیا فرماند نے یہ چھوٹا علم کا پانڈا چھوٹا علم کا بانڈا پڑا آپ فرماند تو بے لی اپنے یار میں سیاح بندہ سباد آزم کا مانا, کی؟ مائز. مائز. مائز. مائز. کی مانا؟ جماعت سواد اعظم دا کی مانا دسیا سچی دسیم لوگ ادھر امام حسین بات کر امام حسین نے کرب لڑے کن گنتے کر تو یونیور فوج والے مان بھی کار بارہ سر نے جن سچی دسی <laughs> سواد <آزم> بڈی جماعت ویڈی <laughs> جماعت, <laughs> جماعت کی بنتی ہے جزیت بھی جی امام حسین بات کرنے اس نے کوئی آتا اٹھارہ ہزار کوئی آئی ہزار کوئی آارہ ہزار میں بارہ لو چکوں گال گل یہ میں مینو صرف اتنا دس بھی بہتر کدھر نے تو شراب آزم کون بنیاد کیوں تو پھر انہیں موڈوں چھتر نہیں مار سکنا دلانت کو میری گل مولبی جی منہ چوکے داری والا آخ حد صاحب بالکل ٹھیک ہے سلاد آزم پہلو تھی کرو بات کرنے داڑی مناؤ کیونکہ بہت داڑی من نے سلاد آزم ادھر سلاد آزمی کے گاٹے پا جائے گا رسا میں نے فن پھر آتے جا چی سی آنتی فٹو بئیمانا کتاباں پڑھ ساری لین فکر نگاہی کرے یہ سوال آزم دی حدیث پڑھی میں بھی پڑھی سمجھی کہ میں سمجھی بیٹھا یا وہ سمجھی بٹھے بہتے بگاڑت لوگ بہتے تو پھر سارے بغیر بنی کیوں نے پیچھے چلیے گل ہو سال بڑیا نہیں سو گل ایسی کر جانا جی سارے نوی نکور بڑی پتی سی گا منگو بڑا سمجھ یہ جی ہدیس پاکسل دل ہاسل پاک کرو چاہے چین جانے تمہارا صحیح من تم سمجھ آ راز مستفا کریم دا سما جا جا رہا جی سونے سونے نبی پوری دنیا کے ملک پہل سن جے سکولی سکولی کتے کے مطلب کی گل سکول دا علم چین چو آیا یا جڑا سونا لبھی جائے کسی ملک کا نام لینا چین چیتے پتر آپ کتے کا پتر آ مان واسطے چشتی آندا میں بھی پیار پچلا راز مصطفی سونے سونے کریم پوری دنیا کے سکولی کتے کے مطلب کی گل تو سکول دا علم چین چو آیا یورپ چو تو پھر سونا نبی یورپ کسی ملک کا نام لگتا چین چو آیا ہی نہیں چشتی میں جی آپ سن سڑکا اے جو آدمی بھی کہ تعلیم سی یہ آئی یا پلو چین والے پیاری کہ آئی سرکار پتا کوئی نہیں برطانیہ کی خیال <noise> ہے پتا نہیں جی جانتے سال کہی جتنے والا وہ سی آیا ہے والا وہ بل برطانیہ فرما دے <TON2> <trad abdomen." slain> <couples> <revision> <Sain> بریق لگی <تصفح> جڑی یورپ کی دنیا ہے کی وجہ ہوں دے سونے محبوب جڑا بغیر رب کے بلایا بولے مچرا بغیر رب دیا جو بولنا مرضی میں اپنی کر لگی اور مجدو صاحب نے بھی یہی ماننا پسند مرضی مرضی فرما دے سوائے حق دے سبھی جو الگا ال لکھا سی ہزور کدھر ہر گل لکھ ہی جانا فرمایا لکھ سوائے حق دے سزا دان چیز جس زبان چائے حق بل کچھ نہیں نکلتا تو سرکار فرما گئے کریے اتفاقی بن جائے بولے حکمت ہر حکمت دا پریت میں کھولنا جہاں کسی طرح اگے اج تک کھولے اے ہاں؟ <سلام> اے ہوئی حدیث توجہ اے ہوئی حدیث حدیث لکھی جواہر النصوص کتاب امام ابد ال غنی نابول سی شرحص الکم خصوص الحکم شریف شیخ اکبر ایک گل لکھی اس گل دے تحت امام عبد ال غنی نابلسی حدیث لیا پھر مانا بیان کیا گل بیان کرنا کتاب جی خصوصل میرے علی سب کل پڑھتا پڑھا بھی یافر سن دا کوئی خاص خلیفہ میرا پیل مان شاگرا لاؤ لیا سرکار واگا آپ پڑھتے پڑھا سن وہاں تو بعد سمجھنے والے رہے کو نہ ارب چمچ سب مر مکم گل کی لکھی ہے شاہ اکبر گل یہ لکھی آ فرمان کہ سادے تک کشف فرال گل کھلی وہ ایک وقت آے گا قرب بے قیامت رو ز زمین دے نبی پاک دی شریعت جاننے والے سارے ختم ہوتے شریعت نو جانا لارے ایک بندہ چین ہوگا پہلا پتر حضرت آدم علیہ السلام دا شیس علیہ سلام وہ نبی سن وہ نبی نہیں ہو گیا لیکن سفتیں اخلا دی جھلک انہاری ادھر پرتو ہوس کا مانا ہے جی ایسا کہ اللہ دخش نام اس بزرگ کا دا ہونا دا جا ملک چین چ پیدا ساری دنیا دا علم مک جائے گا دا لکھا کہ بچے جمع کا سلسلہ ختم ہو جانا کوئی بچہ جب وہ پیدا ہونے اس بعد کوئی پتر نہیں پیدا ہونا تو آخری پتر ہونے ابتدائی پتر ادھر آخری پتر یہ سب وہ شرحدا نبی تھی یہ شرح عالم ہو آپ کو ہوں یہ واقعہ ہونا بیان کر امام عبد الغنی رضی اللہ تعالیٰ نو جواہر السوس میں آگے لکھ رہے ہیں کہ جڑا حدیث چاہے جب سکیل ہوں یہ مک گئے کہ سوا دے پیچھے چلنا پوری دنیا جہالت چنی ہے پڑا دو مخیت چاہیے مخیت تو چھیتر ہی کھان دے ساری زندگی سمجھ نہیں آئی چیٹی تھوپے گھر بیٹھو جی چیز ان شاء اللہ کھول کے دس دیا کر مولوی دفاع نہیں دی نظر کی کھول دینا بندہ سوچ نہیں سچتا لیکن کنارے بھی گل چکی گنج جمنا ہو سکتا یعنی بابا بہ گیا تو بن گیا نا دین دین <سنال> <محرم> میرے کیوں سارے اس <سنال> واسطے میرے اندر ایک گیرت رب رکھی میں <محرم> جا دی نبی تو ادھر ادھر بنتا ہے نا میں یار جا مر جا میں اندرا کے بارا کرتا جا میرے مستفا دے خلاف ہے ٹھیک میں تینوں آخانا بس جی میں میرا آؤں سی میں انہیں لے آ جسے بنا کئی فل لوا انہوں نے کسم کرنا ملبا نہیں محفوظ پل لوا نے پھاپیا میں وہاں قسم خدا دی کر کے انداز دور د جوڑے پا دوں سب کا رب وا اللہ شریق ایسی گل سمجھ ہے جی ماما کو لبھی ہے یہ نہ بھائی مانا چل بھی لگتا ہے کسی مام کو لبے ہاں یہ ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے میں آزمایا کسی بھی نہیں لکھی تو آ جاتی اجمالا لال ندیب نے ایک نقطہ سمجھا لے وقت بیان کرنے والے گڑا بیٹھی وہ کسی تھان سے نہیں دکھا سکتے لکھا ہوا ان مشورہ دینا جڑے غیرت کٹ کے اندروں آخری قسم خدا کی جی تین ہوں نا یعنی لفر غور ہوئے دینی گرفت جڑی ہوتی ہے بندے کی ٹھلی ہو جاتی جاؤ پارشد فاجر استاد ہوے بےمان استاد ہو استاد ہوے جب جاگا شکر تو دیکھ دی ضروری گرست کمزوری آ جی کیوں آخر استاد ہونی دی ہے کچھ آخ کی آخا بس گل ٹھلی ہو گئی ٹھلی ہو گئی ہو گئی ایک منٹ دس تیرہ ہوگئے دشمن وہ تیرہ سجن جا کے پوے روزانہ ج کے گوڈے منہ مار کے پوے تو گوارا کرے نا رب کے نہارا کرنا گل کر شر صدر کا ایک ذریعہ ہے سر صدر سینے کھل گیا آخر تک تین جو کچھ سنایا کسی ممبر تو سنی ہوئی تک نہیں جیسے موبیوں کو فارغ کے سا میں ستری سی پڑی نہیں اللہ مجھے پگ بنا دیتا بنے شاہ کور ایسے میں جاننے میں جاننا بچلے میں آخ گا نا فلانا بڑا ہی اس وقت کا شاخل سلام ہے میں باہر بڑا مفتی بٹھ میں باہر سمجھے بانٹے میرے بھی کھائی سوا دیا میں پھر انہیں پونے کے منہ والے جواب دے چرکار سوال گے اپنے نیجت مراد مرضی میں سمجھی بیٹا بھی سوا دے آلم کی حق سیمت حق کھلے لا دیر سوال میرے ساتھ سا کن پڑھے کن پڑھے ہے جنا بولتا ہے نا میں آشاش کروں میں اللہ نظرے بند کو بچا اور میں پورے وشوک پیارنا حکیم سلام ہے اسلام دراز دریا غیرت دورا بوڑا سر تو پیرا تریا مزارے شریعت مستفا کے خلاف ادھر کوئی گل گلارا کرے پتا ایکوی رب کو لا کہ انہیں پتا ایکو نی ہے رب کو لین کے چارج ساڈے کو رابڑ نہ کھول د موڑا مو موڑے دربار چ چ چ لوٹ سکھ ل ہوئے ہوں دس علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے کن رو جی وے شاید مطلب میرے سونے نبی زبان پاک لے دل قسم خدا کی کر کے آ سال پہلو دل چاہتا سی میرا نبی حکمت نال بولو چینا لفظ آیا ہے, کوئی پیت سے ضرور ہے لگا چلو کبھی تو سمجھا دوت ہے سمجھ نہیں سی آ سال بعد کتاب کھولی بچ لکھا سر تارا کھڑا چشتی نے دس سواد نہیں آئے پیسے واپس لیکن میرا سواد آدم کو چشتی بڑے پہنتا عبد البیر شام لا لا سکھ بڑی سبار دیم کے خلاف بولتا سگڑا سپت شکر پالت مادہ آ گیا ستان سال سات سال پچ لکھا جا جائے گا آپ کر چکل جانا میں اپنی اڈی نال فٹ کٹور اشرا فوری آئے تو وہ آخر تہتے اٹھ ہم صاحب سے کہتے ہیں علماء کو لے کر چلے کی لے کر چلے لے کر میں بھی چلتا کرا کی بیماریا ایڈی نے جی یہ لال لا کے چلنا جو کرچرا کرنے میرے رب سونے نے مدین کرم نوازی کرنا میں ساتھ پینا فکیر مدینے مدینے والے فکیر فیل کے مدینہ والا فیض نہیں دیکھ لو ایمان کر کے آبی اوی فیض دن جی ہزار دے صرف سو پتری دے صحابی نہیں بن سکتا باقی سب فائل جاری جاقی نہ رکھو سورا کا سور عقید کے خلاف کوئی دلیل پیش کرنا چاہے نا اچھی ڈورے بس بارا <سؤال> جی اقیدا سا <سؤال> آکا ہو سڈیا <سؤال> اکھان تو ادھر ادھر ہوئے باقی ہو گئی ساری اللہ <سؤال> <سؤال> مدین موبے بھن کے کافر سا بےمان سا منافق کوئی تک جاہل سن سب کچھ آ میں لگا کا کھانا جیسے اس کرم نوازی کی سارے کوئی دوست بھی عقیدہ والی گل اسپا دیتی ہے کہ چشتی عقیدہ پڑا میرے پا جمجھ آ جل بھی تو میں خلاف بولے سات بہت پیا وہ بھی پڑتے نہیں وہ دے نی ایمان نے ایمان نے فرمایا نے تو فرم قرآن پٹھا کیش پٹھی کی میرا ایک موضوع ہے سارا واسطے دعوت ہے تمہیں اشد ضروری سننا سارے نماز میں حضوری کلب کمانا ہے اس اگلے حصے چاچا سنو گے پہلو قرآن ایک نظریہ یہ ہے قرآن حدیث پڑھو اور عقیدہ بناؤ ایک یہ ہے عقیدہ بزرگوں سے حاصل کرو پھر قرآن و حدیث پڑھو سبحان سبحان اللہ اللہ جی سبحان اللہ ایک کے یہ نظریہ قرآن و حدیث پڑھو اور عقیدہ بناؤ ایمان بناؤ ایک یہ ہے عقیدہ حاصل کرو بزرگوں سے پھر قرآن دیش ہدایت والوں کا نظریہ اہل سنت کا نظریہ اسلاف امت کا نظریہ وہ یہ ہے کہ پہلے لو بعد میں پڑھو جڑا بڑا جڑا پہلو رکھی بیٹھا ہے وہ کسے کو لے لیا انہیں کسے کو لے ہے نہرے علی نے اپنے پیر لیا. اپنے کو اس سونے نبی تک پہنچے سینا یہ محفوظ اتنے کسی وجی دی, دی فہم نے خطا کی تھی؟ اے تو اے قرآن حدیث پڑھ پیتی کا بنا یہ دلالت تالے گمراہا ور نارا طریقہ ہے شہید حدیث ابن شریف میں بیان کی مکمل وہ سنی ایک دال پھر ہور سنی ہور دال پھر ہور سنی بہت کچھ سنی لیکن اس مقت واسطے صرف افی سو سو بیس مبارک میں حضرت سیدنا عبداللہ بن جندل ہے پتن صاحب جندوبن بن عبداللہ کیا نام ہے اصا جڑے ہوں سر چھوڑ کر چھوڑ ہسا ہوا نو عمر لڑکے جن ہوں سن صاحب. صاحب دو قسم ایک, ایک سن بزرگ ایک سن مستفا فائد لے نئے فائد لائن والے اور مانتے ارسان جنہیں چھوڑ چھٹکر سان کا علم نل ایجو کا علم نل ایمان قرآن پہلو ایمان سیکھتے سر پھر قرآن شیوراج کا باؤکنا ہے ہر کسی کو آنا قرآن پڑھو حدیث پڑھو آپ ہی پڑھو کہ سکولی کتنی دعوت دے گا کیونکہ یہ گمراہی کی بنیاد ہے امام عبد الغنی رضی اللہ تعالیٰ اللہ خط النبیہ میں فرماتے ہیں فرمایا یہود اور مسلمانوں میں یہ فرق ہے کہ یہودی اپنا دین اپنا دین لیتا ہے کتابوں سے اور جو یہ مسلمان ہے یہ دین لیتا ہے بزرگوں کے سینوں سے وہ اسی وجہ سے گمراہ برباد ہوئے اور یہ اسی وجہ سے محفوظ چلے سمجھ آئی فرمایا نے بدلیا کتاب کیوں کتاب کتاب تک محدود سی کتاباں بدلیا دن بدل گیا ساڈا کتابہ تک محدود نہیں میں کردال نقتا سمجھایا انو نظل توجہ تنزیل واسطے جماعت واسطے ہوں ہے کہ فرشتے لاتے کے آپ تو اگرچہ تنزیل حقیقت میں اس کا کام ہے لیکن اسباب مسائل میں یہ بھی ساتھ ہے تو تنزیل کی رشبت ان کی طرف ہے ہوتی ہے قرآن میں ہے کیوں ہے قرآن پاکست نازا روح لبی وہ بھی براہق ہے کیوں جمع در رابط کے وہ فرمان انا نہ ہم نہ ذکر انا لہو لہا فضون محافظ ہے اصحا اصحا محافظ ہے اشارہ اس سے ڈال چاہیے کہ اللہ کے بلی کامل یہ ہوتے ہیں مظاہر ظاہر وہ ہے مظاہر مظاہر اپنیا شان کر حفاظت کرنی مظاہر حفاظت انہیں حقیقت ہوئی ہے کیوں بنا تو یہ نہیں لیکن یہ کام عقیدے نمجن تو باغ مغی بات کی تلا کے لینے رکھنے کا یہ اصا جان رکھنا نبوت کا یہ جز رہی کون نبوت سونے سچے خواب جہ چھیاس وائس ہے نبوت کا چھیالیس وائس ہے کہ نہیں سونے سال اشارہ سچے خواب جہاں سچے جڑے ہوں نا اللہ دے ہوں سچے جو لوگ خواب میں دیکھتا میں دیکھتا یہ عقیدہ اتوں بنا یہ منافقت کوفر بربادی دی علامت آخنا ترجمے پڑھو آپو آپ سمے جی کتے کا پتر لوگوں کا بےڑا کرنا چاہیے جا بزرگ لو میرے آلہ حضرت سڈے بزرگ سو ترجمہ لکھا قرآن پاک کا انہیں دفاع لکھا حملہ کسے کیا پھر گنڈی ماری ترجمے ایسے بزرگ نکل یار کی مجبوری بن گئی اور کرنی پی تو اس ورنہ توبہ توبہ کلہ تو گمراہی دی بنیاد کے آخنا ترجمے پڑو منجی پیڑھی ٹھوکنے درخواست مجی پیڑ کھانا پڑھی منجی کیون ٹھوکی تھی آپ ہی بنا لیے چو ٹھوک دیں گے نا تر ایک جیڑی جائے گی لالا موشا دواچی میں جن ممبر نے بھٹے نہیں آج بولا یہ ہوئی نہیں آئی والی جائے آج چل رہا میں ترجیح ٹھیک ہے لا لو لا میں سنا لا میں کر لینا ملنا خطرہ اٹھارہ اٹھارہ سال پندرہ پندرہ سال بزر، کامل استادوں کو لوگ سن جڑے فلون بام ہوں سن پھر لان تو بعد پھر ٹر پانا علم سیکھ لیا ہونا عمل کی ہے علم علم والے وہ بڑے ہی کٹ ہوتے ہیں جنہ کو دے ل میرے امام شاہ ورگے میرے لیے نہیں کسی پاس علم لبا کسی پاسوں مولوی کریما پڑھا کریمہ دے سارے شیر پڑھا دے گا مارا پٹا ہاں جی مطلب سارے کھول دے گا لیکن سچی جی پوچھو جخاوت کری سارے سارا تو بخیل ہونا گل بڑی ہے مشہور مولانا ابدل کفور صاحب ہزارویں بھی مرحوم آپ دائک کسی ناپ خان آپ جلسے میں گئے ناط خان پہ پرتا مولت لا ہیمس مولا نہ پوچھا یار اے دش یا عجب تے عجیب دا کی فرق ہوں <تصفيق> میرے ورگا نہ کھاؤ گے تو ہوگی اتبا میں اربھی نہ کریں تب اے ہے اچھی کر سارا کچھ میرے تہوار پہلو آتے میں سمجھنا مجھے پیڑیاں ٹھوکنا ایماندار سونے جب فقیر کور جاوے گا وہ سخاوتی سکھا چڑھتا ہے آپ بھی پوکھا بہ رہا ہے گا اگلے نو آ کے لیلا میری خیر آر شفا تو توازو تکبر मोहन भी पढ़ा सकता है करा भी सकता जी अजारी आनी है मोरू भी सब तो वाला मुतकबर होना भावें जी डाटा सैकड़ो दीस होगा कब्बर भैड़ा पढ़ा सकता तो अच्छी पढ़ा सकता कब्बर जान ना आपनी छुड़ा सकता नागले भी तो ना आप कर सकता नागले جو کسوڑ آپ جو برابر ہوگے مرتبے یا آپ تو چھوٹا وہ نہال مندی ورتی ہے بنتی کیوں آپ بڑے اگے دے سارے چک پہ استاد بھی دیتی سی دیا کرنی سوکھی نے استاد شگرد دی کرے تھوڑا لور جی کرب نے فکیر سوگل بہ جانا تو او جتی شگرد دی سیدی کر کے تیروں قسم خدا بھی کر کے آنا دل سمجھ دا شگرد دی جیتی دی توہین ہو گئی اللہ میرا کمی نے ہاتھ لگ گیا میرے کو گل بتھی میں اسے موضوع لاٹ تورانا واقعات پیش کرا فکرا دیا گلا سنا سو ہو جائے لیکن این گل تین سمجھا دیتی ہے ہوں ماں دستال کادری ہوئی ہے ساگ کاگل ہوئی ہے سورا سور ادھر ہاتھ ملا مگر جرا شیم لگ نسل مگر لگنا ہی سہنتی پڑ پلنگے نے پلندے تک اے اے تاکہ اے میرے مستفا فرماندن صحیح ادیس میں دو چیز سیکھتے سات ایک علم سیکھتے سر ایک علم تمل سیکھتے سکے علم جی کلا سیکھتے ہاتھ ہو سکتا پورا کڑا نہیں لکا لے پر عمل دی ہوں س اٹھ سال حضرت سی ابد اللہ بن عمر یا, یا حضرت عمر بن خطاب نے بخر پڑی جو پہلی ایک پڑھنی تمل سیکن دس دن لاگ ہی جانے پھر اگلی پھر اگلی فر اگلی اٹھان سال سورت اتنے بال سا ایک سال پورا قرآن پی جی پیمول بھی کوئی پیتی کھڑے فکیر ہاں جی فکیر کام ہے اسلام سیکھنا جڑا سور مشیت نتی کھڑا چلے کھڑا ممبر دے کتابیں جما آؤ نہ مرو مہربانی پڑھاؤ کر چربل شروع کر دینا چربلا چربل مقابل نہ چھوڑ um. یا ایسا کر جو میں بیان کرنا یہ سو تک ادھر ادھر نہ ہوئی یہ بیان کر ساڈے کو سو ان شاء اللہ ہوگا نہیں اور جنیا گلا میں کیتی بیٹھا یہ سارا تاروں دیا ڈوبن داری بے کماری کا لال آ کے والی چیشتی گل کر ہیں گل یہ سنیا دفاع اگر کوئی بنے نا اصا کدو آئیں نہ بنے لیکن دفاع ہوے موفقت نہ جو منشور اکی ہو منسورا مسور ہی حضرت دلالت سے بچا رہے ہیں یہ تو سرپا دلالت نہیں چلو آ گئی گل تو لے بولے چھوڑا پہ رکھ لیں اہی نہیں لا کے نہیں لا کے والے دفاع اٹھے گی اٹھے دفاع واستے نہیں یہ مارا غیر سیاسی دار انگریز والا ہے کر کے ہر حکومت کے ساتھ اتفاق ہے, ہے. سبحان اللہ خالہ حضرت نے کسی کوفرت باطل بھی اتفاق نہیں اللہ گل آ گئی تو سمجھائی دینا امام شاہستانی نے کتاب الحل میں لکھا کس <سلام> نے محمد. پانچویں سدی کے کتاب کروں گیا ہے المل ون اسلام تو خارج جان کرم والے یعنی اسلام کا دعوی رکھنے والے ان میل شمار کرتے ہیں آل میل بن گیا اس کتاب میں اسلام سے باہر جو لوگ ہیں فرقے جماعتیں ان بھی ہے اسلام کے رکھ والے ال مل ملت محلت میں یہی فرق کرتا علم کلام والے لگی خیر آپ لکھتے ہیں سیاست دو کچھ میں ایک ظاہری ایک بات ملک چلانا جگ چلاسطمت اپنے آپ چلا رب کہ من مار جی من مارنا جی رب دی مرضی من چلتا آپ مرد تو ایک ہو گیا جگ نے مارنے جگ نے فساد مارنے وہی فکرا کا کم ہے وہ رکما کم ہے فقیر من مارتے اسلام دے حق فتنے فساد مونج رکھ بے, بے, بے شک شا, شا. امام شارستان فرماتے ہیں سیاست دو قسموں کی ظاہری تھے پرماتم اور میں سیاست ظاہری تھی انجیل میں سیاست باطنی تھی قرآن میں دونوں ہیں سادے لفظ ہیں ایڈے اور گلیں فضل کیا oh, yeah. اپنے شکر نہیں سمجھا سکتے کھلی پڑے ہوتے جانے چل پی نہیں سمجھتے کہ وہ چشتی پھاڑ کے نا کھوپڑی میں چار ہی چڑھتا بیان کیتی ہے نا تو جیتے مرضی بیان کریں گے کر سکے دو قسم ہوتی ہے فطرنے فساد شالیاں شتانیاں کی موج دیا رکھنی رب کی مرضی کے لال وہ بن گئی سیاست کو باسری ہو گئی وہ ظاہری ہو گئی دو ملا لو پہلے تورات سیاست ظاہری سی انجیل جیل بات سی صرف اخلاقیات کا سبق تھا مواعد پہ نصیحت کی باتیں تھی بش قرآن میں دونوں مثلاً رب فرماندہ ہے جان کا بدلہ جان نک کا بدلا نک کن کا بدلا کن چور دات یہ سیاست ظاہری کر سک سیاست دو قسم ہوتی ہے تین نہ آنی ضرور ہے شتانیاں کی موج کٹ کے رکھنی رب دی مرضی کے نام وہ بن گئی سیاست ظاہری نفس کی موج کٹنیسری ہو گئی ظاہری ہو گئی دو ملال پہلے تو سیاست ظاہری ان بات نہیں سی صرف اخلاقیات کا سبق تھا مواحد پہ نصیحت کی بات ہوتی بادشاہ قرآن میں دونوں مثلا رب فرماندہ ہے جان کا بدلہ جان نک کا بدلا کان بدلا کان چور درمند ہے وہ کچھ ہو رہی جگہ جگہ اللہ معاف کر دولے بندہ کیا پہ مر سات لوگ چالی ہزار چال ہزار مسلمان برا ہزار کو نہیں بندہ ہے حیات یا خون کے بدلے خون میں تمہارے لیے زندگی آئے کل والو وہ حاکموں سے کہہ رہا ہے تو شاید ظلم نہ سمجھنا خون کا بدلہ خون مٹیا دیکھو ایک جگہ دیکھ لے کا باقی آ کر مارنا نہیں کہ آپ بھی گئے آپ گئے زندگی ظاہری ہے جڑا مر گیا ہے وارسوں کری لگی آئے کھڑے تے آ یار معافی دے یار غلطی ہو گئی ہے لگنے بوے جا کے معافی منگنے آپ معافی اپنے حق معاف کرا مارن سیاسی صرف ابھی نہ چپوچ سکار ایک سیاست ایک بات نہیں ہے تیسرے کہ جی آخ دو نہیں تاکہ جی آخ ایک نہیںری مارے فیری مار دینا منافق لوگ بڑے بڑی مار دے نے ہاں جی خصوصاً بچے اس بندے کو سگل لگتا شامل نہیں واسطے مسلا بن جاتا پریشانی بن گئی کوئی نہیں سر میں ہونے دور کر لینا واپس آنے پی جی تہذیب کے لفظ بول رہے ہونے تو, جی تو جی. <laughs> <laughs> شرارت یہ سیاست نہیں <سلام> تھی آپ یہ آخیا کرو اسے غیر شرارتی سمجھ نہیں لگی یہ چلو کہہ دیا کرو غیر جمہوری کیا کرو یہ خیر آ سونے آپ کے چنگا لفل چڑھ دیتے ویک کے چنگا لفل چڑھ دیتی ہوں مثال نماز لکھو جی سیاست آ جڑی ویکو کیا سیاست کرتے ہیں ایمان جی نماز وال بندے کی کرتے ہیں بڑے بڑے بند شتان بندے نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں تو ویکے گا بھاٹی بھی نماز پڑھتے ہیں شیے بھی پڑھتے ہیں بڑے بڑے بےمان لوگ پڑھتے دینے جنہوں او وہ بےمان سمجھتے بھی نماز دے چنگی نا پیڑے بھی ہیں ہوں پتا کی آ جماعت بنائیے میں مشورہ دینا ستن والے سن متوجہ جماعت کی والی تاریخ اگر تبھی اطاع کرے جان بے, بے نمازی نہیں وہ جڑی وہ پڑھنے گا تو ٹھیک ہے کہباب تو صحیح ہے نا بھائی نمازی نہیں یہ جواب ٹھیک ہے نا نکا سارے کرنے پورا خود من امیر جنہیں لب مست ماری وہ نہ خدا جوگا نہ دنیا جو گا باندھر یا باندھر جن میں وردی رکھائی جتی چ نس جی نکاح سارے کر دیں نہیں بےمان شام لوگ بھی نکاح کر کے بدکاریاں کر دیں کر دیں اور آپ بتا کی کریے ایک تاریخ بنائیے کیوں کہ نکاح کا کام برے لوگوں نے پکڑ لیا اب ہم ایک تحری بنائیں گے مسلمانوں الحمدللہ اہل سنت آلسم نے بدمت کیا اور آخ سڈ اسلام تو مگروں لوگ یہ فٹواں سارے سی نبی بدن نہ کرو سڈا نبی بڑی اکلا ہاتھ جوڑنا یار میں ہاتھ جوڑنا یار تیرے دیکھ لو یار بنا آخو جو چگڑا وڈ جان دیا پر ایک مسلمان آخنا چڑ دے نبی بےزتی بڑی ہوتی کافر آخ گے یار بے یہ محمد کیا میو محمد ہونی سر یار کھن جو رہا مانگ جیون جگہ چڑھ گیا ویس میں ہاتھ جوڑ دے مر تو بکے نہیں پانی چھونی چلا بتا گندے رہے نہیں یا گل کا توڑ لیا میرے مسلمان کرو میں کافر لگا سکتا کہ میرے مسلمان کروا کا فرون بکتا ہوں تو میرا بلا بلا میں تا وہ تو ملنا ہم کافر بھی ہیں تی کران ہو گیا گل کھول تھی آکی جانے میں کہ میں پکا کافر میں کلا میں کوش کچھ مننا پہ اس کا انکار کرنا پہنا مومن بنتا کلے سارے منع لگ مومن جڑا سب کو مانتے ہیں مومن نہیں جڑا کہ سب کو نہیں مانتے کوئی مومن نہیں جڑا کہ جنہوں مننا حق ہے ان جنہوں نہ من کا حق ہے انہوں نہیں مانتے رات مومے نے برنا نہیں انٹ پاک نے یہ رلایا قرآن پا, تو ایک قرآن و جو اللہ, اللہ فرمان جیڑے سرکش فران تو شتان میں میرے مقابلے چلا بندہ کرے کفر ایمان پتہ لگ گیا سکویا کا پتا کیا شک برطانیہ بھی مانے امریکہ ماننے آ کے بھی مانے سارا کچھ ماننے چلتا ہونا چلتا سورا کا سورے بل جا آتے سمجھ کافر مشرت جہاں کے سارے نہیں مانتے وہ بھی لانتی مشرک کافر جا کے من جننا ان جنوں نہیں ماننا سکول پڑھائی نہیں خاص آکنا پڑھائی کھڑی ہوگی او نہیں مانتے نہ ہاتم اور فرنگی آیا تجے مڑو سے پیسے وہ بھی اللہ بچہ بھی کری آکے گا الحمد للہ ڈٹیا پیا کرو ان شاء اللہ لگانا کرا <سؤٹس> خدا تا آتے تا خدا دسو اگریزی حکومت خدا کے مقابلے انگریزی حکومتوں کے حکام رب کے مقابلے چاہتے کی ہو گیا کہ جزبی اتفاق کسی جگہ ہو گیا تو, تو اتفاق ہے ویسے <ínaient> پر تلا تو نہیں مقصودی تلا تو نہیں ہے سو سارے پھنسے میرے کو کتاب تھی ملکا وکٹوریا اور منشر کریم کے مل تو آ نسدا میں بنا داں مسلے میں بنا داں منس بنے پال ہے تو سجدا تیرا جی نہ جی بکرے اٹھ آ کے میں اتنے شہید ہو جا یہ پولی پولی مسلے وہی بنا کسی ہوا سو یہ نماز دے دشمن سی آج مسلو بنا بنا کے دکھا کھڑا کلیما بھی فلان کا مسیح بالکل فیکٹری پورا مسیح تک کام کر رہی مال سارا مال مسجد کے لیے تیار کر رہی ہے منشی عبد ملکہ وکٹوریا کا خاص ملازم گھر کا محمد بخش کا گھر کا خاص ملازم نہ دس دن اے حافظ قرآن سی جی عبد ملکہ وکٹوریا کی بات کر رہا ہوں برطانیہ کا دور اول جس دور کے اندر اس نے ہندوستان اور عرب اور پوری دنیا پر اس نے حکومت کی تھی اس وکٹوریا گشتی دے گل پہ کرنا اس گشتی دے دور کے اندر اس دا گھریلو بلازم خاص حافظ قرآن ہے داڑھی پوری ہے پگ پوری سرتے ہے کہ جیڑا ویخے گا لگے گا جن جی میں زمانے دا خواجہ غلام فرید بیٹھے گا ہاں. محمد بخش ویخ وہ بھی اسی طرح پگ تری جی نہیں ہونا پگ بننے جڑا وہ سنسی محمد بخش ہے بنے لوگ محمد بخش نہ تو دس دس تو پوٹوں پسند نام مجھے ابد اللہ نام سے ملا اللہ بندہ نام دسو شام کا بندہ دتا ملور پیچھے فرمانے اچھی جنہوں دیکھو آپ نصیب چہرا فرمانسیب ترمانے دس ابد اللہ میم بھائی تکیا سی منافک نہیں سر منافک آ فرمان دن وا خوش نصیب ہوئی ہویا میںرتی میرے منہ پہ آخنا ہی نہیں چاہیے وہ منیا نصیب والیا چہرہ دیکھ لے سارے ابو وکیا, پر منیا تو سی چکا یار ایمان ماں گل ہوئی ہے جب غور کریتا جاگوں ہی کی کھی بری گل کرتے اللہ, اللہ نے مغیر مارک کی تھی میں کیا دوے حضرت متوسمین میں سے ہیں بے پتا نہیں متوسم کی متوسم ہو گئی یا متفریش ہو گیا ظاہری علامات کو دیکھ کر اللہ کے نور سے راز تک پہنچ جاتے ہیں اتنا تو فراثت البومی بےچارے مول یہ پڑھتے رہے اس تو اگا مجالج کسی تھان سے استعمال کر لین وسما اتے لکھا کس میں کہ ویسم کے سم <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <متوصن> چلو نشانی چوہا دیکھ سور دیکھا آسمان دیکھا زمین دیکھی پانی ویک درخت دیکھا ہر چیز آیا تو الایا نشانیاں رب دیا پہ ادھر فلاسا تم فلم نہ ہو اللہ نشانی سب دیکھتے ہیں لیکن اللہ کے مابو فرماتے ہیں مومن کی فراست سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے کیا مطلب ہے مطلب ہے نشانیا سارے ہی دیکھ لیں دینے. اے وہ علامات علامات سارے دیکھیں گے پر اللہ کے نور کے ساتھ رن کے حقیقت کا راز پا یہ فکیر دیکھتا وہی مومن ایک کام ہے سارا دیکھ سارے لے رب کے پیت اس خدائی کو ویخ کے وہ صرف بندل پاؤں جنہوں نے آفرما ادنا فیس نہ لیا وہ تو بس سمجھ کہ نہیں وہ نے اسلام ہو اسلام کی آخر جی. ایک کلے حکیم ایک اسلام کے حکیم کلے حکیم تھیٹھے نوی دیکھنے والے یہ تو سمجھ میں گل نہیں سمجھ لگی یہ کلے حکیم آ اسلام کے حکیم جب کہے گا تا تو تو اولیاء اللہ کے اور کوئی تاجی سمجھ کے نہیں ہے وہ مول بالی پیر سارے حکومت وہ گاڑی رکھی کریں تاکہ خواجہ غلام فرید بن لگتا پیا یہ تھڑا ملک ہے وکٹوریا گھر کیوں مولوی سمجھتے ہیں انگریزی تہذیب کس کو کہتے ہیں انگریزی تعلیم کب مسلمان ہو جاتی ہے کب کافر ہو جاتی ہے وہ سوتھڑ پوا لو کرتا پو لو پگ رکھا لو یا ٹوپی پوا لو پانچ وقتی نماز پڑھا لو سکول مسلمان ہو گیا سکول ہو گیا ملکہ وکٹوری کے گھر کا کی اگر مخالف داری تو کو داری چاہی پینٹ ہونی چاہیے سی اتے چاہی شلوار کمیشیا پگ نو ویخ دیا اج مسلم میں اگ لگ جاندی اوت وکٹوریا نہیں کیوں لگی دسو لگ رہی ہے فوٹو مزدوری گل رہا کہ وہ تلوار بھی دیتی سی پیسے سال چاقری رکھ بھی تلوار دیتی مطلب دال کا کالا کالا سمجھ نہیں آپ سمجھیا کیوں نو صرف ایک گل کا اکبر بادشی سے پوچھا کسی نے حضرت ہمارے دشمن اپنا شخص چرچ نے بندور آخیا سرکار دشمن ہے انہیں آخیا صرف ایک گل کا دشمن ہے ادھر سلطان بوجھا نگری آج مسلمانوں کھڑا ہے کہ حکومت کا حق دنیا پر صرف اسلام کو حاصل ہے اور کسی کو نہیں تو صرف دشمن ہے وہاں تک بلا دو ایک کتا کھاڈا بڑے ٹٹو ہے یہ یہ مارے सामू यथकरण ना रवे सूर का सूर भावे दाही रखी एडी लगी चडिया चौफेर के मोहन उतो डे समझ नहीं होगी नमाज पढ़े ताजु ता लोटे भर के खलोना सुता नमाज नहीं पढ़ता علی گڑھ کالج انگریز نواز پڑھانا راستوں مقرر تھی مر رہے ہیں کیڑا کیڑا رات اسلامیات کا پیرڈ منتخب کرنے والا اور سکول میں شامل کرنے والا علی گڑھ میں انگریز تھا اسلام میں اچھا ملتا کرنا ہے پتا پتہ ہی آ تو اسلام تو نہیں سور لت بکری دلا دیا حال اچھا سارا جگ پاگلا پورا حلال نہیں والے تیری ساری لکڑ سارا جگ پاگل ہے سنگیا سیاحوں نے سور ہلال ہو کیوں لت لگ رہی تر مناسب اپنا بنے لانتی سور سمجھے بھن چوک پک د اسلام جات شامل کر دی گئی تینوں نہیں اسلامی اسلامیات اور اسلام میں فرق کیا جمن کے بڑے مفتی شاخوادی بڑے پھرتے ہیں یہ فور پوچھ اسلامی اور اسلام میں فرق پتا اترا دعوت کرنے بڑے دعوے دار بنے پھر دو شاخلودی سنتی پھر کیا نہیں پتا لانتی اسلام یاد کا یہ مطلب ہے کہ اسلام کی بات باتوں کو کسی کا جز بنا دیا گیا اب وہ بات باتیں اسلام کی اسلامیات ہوگا جب پورا دن ہوگا تو اسلام ہوگا جز کو اسلامیہ کہ اس بہن چوند نے کل چلائیے چور اپنے تا کر کے میرے کتیا جا کتا اتنے نکلتا ہے حکومت اسلام بھی چلا کہ پٹر بھی کتے آپ کتا چوگے پوا دس گولیاں برخے پا ہیں آدی ہرامیا برخے بھی آتا پا لو بتا سارا کچھ کر لو لیکن ایک ہاتم مجھے مانو اللہ یہ کہتا ہے سورہ سارا کچھ کر لے میرے مشرق ہے جب میرے دوسرے من لے گا مومن مال دنیا شرکلر مشرق سو لوگ منافق اور مومن کی یہی تمیز ہے وہ لوگ منافع کہیں اسلام خارج جائیں اندر کا پکا کافر ہے فتوی کرو سے جو کہے حکومت کا حق انگریز کو حاصل ہے یا دنیا میں اللہ کے سوا کسی کو حاصل ہے اور جو یہ مانے اللہ کے سوا کائنات کے کسی کونے میں کسی کو بھی حکومت کا حق حاصل نہیں وہ جابر ہے غاصب ہے رنتی ہے ظالب ہے تک کے ناروڑ بڑھ کے بیٹھا ہے سنو رب تاقت دیں گے بٹ دیا رکھ رہے ہیں مسلمان بہت پتا لگ گئی گیا مسلمان کنے نے و روپے کنجری ماں دیا پترا بڑا ہے ماما لگتا بھن چو شریف ہے بڑا منی چلا بڑا چلاوے سانو لکھنی لہنت مسلمان میاں شیر لبا نے کرتے تو لیو در کتاب مسلمان لکھ دی کریے بنا میاں لیو مسلمان کتابان ملافت رکھنا لکھ دن لانا نہ پیسے لے جانا لے کتے ملا جی وکاؤ آکھ ہے وہ روپیے دیتے نے تو دکاندار سرکار دے جی میری مرضی کا دکاندار نہیں ابھی ہزار جوڑے دا سدکا مستفا کریم سرکار دین دمین مرضی نہیں سر اتنے لکھا لگے اللہ رکھا تاکہ میرے مستفا کی امت یہ میرے مستفا اس پتہ لگ جائے وہ مستفا کریم وسلم بلکہ تینوں کے پتا لگ جائے دنیا پر. کہ میرے مستفا جسدار یار ان پنگے لو چنگا میں جنہیں مکان بھی سوچ لو آکم چیز کا ٹبر میرا نا پورے تبر دا خون قربان حقیقت میرے کھلتی ہے نا تو حقیقت پھر امر میں دیکھتا ادھر خارج میں دس گئی جاب میں منگنی جو آ کے جانے تو ایک کہتی گانتی سور تو سور جی کوئی خاتم لکھ بھی لڑنا تو مسلمان بننا پڑھا میں رسول ویزے بیٹھے یا جیل سٹے یا قتل کر دے تھے سر کٹے انہیں سورا تین کٹے ہو چھوڑ دے آج آج لمبے بھی سبھی ضرورت سمجھ نہیں لگی تو یہ کلمہ ہے ہمارا بیٹھا والے آٹم کی سمجھ رہا کلو ہاں رام ہو کھلے لا ربا لا ہاکما لا محبوبا یہ تین وچ پہنی لا ملک چ حکومت انگریز کے خلاف بولنے بھی دیکھ تو پاکستان کا مطلب کیا پچھلے حصے نہیں چھیڑتے اگلے نے ضرور چیڑیں سدکے جاوا گوش زمانہ شرک پوری آپ فرما دے سالوں سکو نہیں کہہ دے سکتا وہ فرما کر دلی ہو آ جا لا اگریز رسولہ اللہ گو میں جب تا نہیں کی خدا کا درجہ دیکھے یاد آئے آخو لا لا اتوں لا الا اللہ بچوں انگریز ان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ کر کے مسٹر جنا نے صاف کر دیا ارے بھائی پاکستان ایک تو جمہوری نظام رکھ رہے گا پاکستان ایک تو جمہوری نظام رکھے گا دوسرا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اقوام متحدہ کے پابند رہیں گے اقوام متحدہ جو ہے پانچ ویٹوں کافر منالی چل گئے سن لے پھر ہم اس کو کہتے ہیں جی اپنی مانے کسی خدا رسول کی نہ مانے فرون کس کو کہتے ہیں کسی کی نمانے اپنی مانے اپنی منوائے اس کو کیا کہتا ہے فرون ایک تھا مشر کا فراؤنڈ وہ مفرت تھا کہلاتا ایک ہے یورپ کے فراؤن اب اس زمانے کے کوئی پانچ ویٹو او پاور کا مانا ہوتا ہے سارے زبانوں کا لشکر تبلاڑے جماعتی دعا لے جماعتی دعا بوجے پی جی ہاتو متمروز میں عیسائی تا کر کے سورا دے سور عیسائی کا پشاڑا کھٹا चर्चे च बंद फटे इन्हें आखिया प्रोफेसर शहीद होना आखिया हमें बहुत इन भेज रहे अफसोस परेशानिया चर्चे तो पेशा बारे हजूर अच्छा मुर्गे ताबूत इन्हें दिते नहीं यानी बजुर्ग जो <स्थित्ति> तो उसे तो तो है उस पेशाव बारे رحمان بابا میرے غوث پاس میرا کا فقیر ہوا چار سو سال پہلو کنے سو سال سو سال آپ کا دربارو شا یہ سورا نے ایجنسیاں قیمت سارا رل کے اوپر بم ماریا پورا دربار اٹھا دیتا ہے دربار اٹھا دا پہا ہے پیا مسلمان دو سو شہید ہوئے دربار اٹھا دا پہا ہے پہ چرچ راہ بھی دہی د میرے مستفا نے بخاری دون سمجھنے کتنے آل الفان فرمایا احل اسلام نے فرمایا تاکہ ان کو شامل ہو جب سنم اور وسن کا فرق پہچان پہچانو گے تو سمجھ لو گے یہ کیا ہے سمجھ نہیں آ تو فرمایا کہ ان کو قتل کریں گے اسلام والوں کو خارجیاں نشانی سونے نبی رسی کی کریں قتل کی نم تو چھٹ دیں گے وسن پرستن یعنی دوسرے لفظ ہیں کافران چڑھ دیں گے مسلمانوں مارنے انہاں اپنی نشانی پوری کر دیسر کے شکر ہے میرے مستقف بتایا ہوئے لفظ جن مبارک سمجھ نہیں آئی سب حکومت فرنگنا ات کار کر کے یہ مشرق ہے توحید فتا پوچھا شرک فل احکام یہ شرک فل احکام میں مبتلا ہے یہ شرک کہ آ شرک فتا شرک فل اتا آخ فرما برداری کا شرک آک کیونکہ اللہ کی فرما برداری میں کسی کو شریک حکومت ٹھیک ہے تو مزاج ہی نہیں میں کلمے کی شاید نہیں تو نہیں باہر جا لیا کھڑا ہونا ہے اسلامیات کاجھا دس طرح سمجھ آ گیا اتنے پل لیا جب انو آخر اسلامیات ان سرکار اسلامیات کا لفظ کیا دستا اسلام نہیں اسلام اور اسلامیات میں فرق ہے <tay> <دیکھا>؟ <tay> اسلام ایک ہے اسلام کے کسی جز کو کفر کے کفر کفر کے اجزاء کا جز بنا دینا کفر کا جز بنا دینا یہ اسلام یاد رکھنے مطلب ہے اسلام یہ ہے کہ یہ خود نظام ہے مکمل مل یا اللہ یہ کسی کا جوج نہیں بنانا یہ خود کل ہے کل منہ گے تو مسلمان ہے کل نہیں منہ گے بہت چیز ہے وہ فطرہ بھی کھل گیا تو نہ ٹھیک ہے ترے کول پیچھا کہڑا شرک کر دیں کہڑا فرق بن رہا ادا کام ہے جگلا رب سبحان اللہ ہاں جی سر خدیش اور جہل لوگ جھی اور ہٹ دھرم لوگ کیسٹا بھرتے ہیں موبائل آج میری فوٹو بنا لے موبائل ریکارڈنگ والے فوٹو فلم بنا لیں گے وہ اللہ رسول دے دم مجرم نے میں اس چیز تو ہزار بارا بےزار ہاں بےزار ہاں بےزار تسان سارے گواہ رہنا قیامت اللہ تعالی دے گوئی دین ہے کہ چشتی اے بڑے مجمے رمضان دخری دن سانو کہ میں بے ہاں وہ حرام لالت انہوں نے اپنی محضی کبی گنا انہیں کیتا کبی گنا لو آپ مج... مر تکے بات مجرم سزا پا जहानम की खुशखबरी जे लोग इस तरह के आराम काम करते हैं और खसूसा नबी पाक ने इन वास्ते फरमाया तीन शख्स इकट्ठे जहान में जागे एक नबिया का कातल एक नबी जी नतल कर तीसरा फोटो बना یہ مسرا احمد شریف چوشرا دی ماں احمد بنمبل مجموعی اور بھی اسکیم ہے کن سلوم چلو مذہبی معاملات میں حکومت کے ساتھ تعاون کروں گا میں تلے لکھ دیتا با مطابق شرح اسپیکر پتر کیا کرو مذہبی معاملات میں کروں مذہبی معاملات میں حکومت کے ساتھ تعاون کروں گا میں بچہ گجر لکھے معامل تاب جت ہوے نیا صاف فرما جتھے آنا جانا ہوے تو رکھیے باق نگاوا بے والے تھے لے وا گفر تک لیے